اللہ کے قدر و کرم سے اس کی توفیق سے باب بل و سلا پر درست کا جو سلسلہ شروع کیا گیا تھا گشتہ ہفتے سے آج اس کی دوسری نشش ہے دوسرا دن ہے گشتہ ہفتے ایک حدیث کی سرے شیخ محترم نے کی تھی اور یہ بات بتائی تھی کہ بر اور سلا کے اندر کیا فرق ہے عام طور پر بر والدین کے ساتھ خاص ہے اور سلا جو اقارب ہیں رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ عام طور پر استعمال ہوتا ہے اور حدیث کی شرح میں شیخ نے بات بتائی تھی اور وہی راجے ہے وہ یہ کہ سیرا رحمی کرنے سے انسان کی عمر میں اور اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے جیسے انسان تجارت کرتا ہے تو اس کی مال میں اضافہ ہوتا ہے ایسے انسان جب سیرا رحمی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں اور اس کے رزق میں اضافہ کرتا ہے یہ گزشتہ درس کا بہت ہی مختصر خلاصہ میں نے پیش کیا ہے آج سے انشاءاللہ شاء اللہ پھر دوسری حدیث کے شرح آپ کے سامنے شیخ کریں گے اور جیسا کہ بتایا گیا تھا کہ چونکہ وقت میں سے نہیں کھاتا ہے اور نماز کا وقت ہو جاتا ہے شیخ اواں ہندوستان میں مغرب کی نماز کا اور شیخ در چھوڑ کر کے مغرب کی نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد پھر دوبارہ دس کی شروعات کرتے ہیں تو دس پندرہ منٹ کا جو وقت ہے اس کے اندر آپ کے سوالات اگر ہیں تو کتاب و سنت کی روشنی میں اگر ہمیں اس کا جواب معلوم ہے تو اس کو دینے کی ہم کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ سے غلامین ان دو سے ہمارے علم میں اضافہ فرمائے اور جو کچھ ہم سیکھیں ان کو عمل کرنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ شیخ محترم کی آفاظ فرمائے اور ان سے ہمیں اور ہمیں ان سے مزید استفادہ کرنے کی توفیق جامع میں شیخ محترم سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ شیخ محرت سے آغاز فرمائیں جزاک اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام عليكم ورحمه <تصفيق> الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ومن سيئات من يهد الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وعن جبير ابن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه قاطع يعني قاطع رحم متفق عليه قابل احترام فضیلت شیخ محمد مختار مدنی حفظ اللہ دیگر اہل علم میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں پچھلے درس میں جیسا کہ شیخ محترم نے بتایا کہ ہم نے باب البر وصلہ کی پہلی حدیث کا مطالعہ کیا جس میں صلہ رحمی پر دنیا میں اللہ کی طرف سے صحت یا عمر اور مال یا رزق میں اضافے کی فضیلت یا وعدہ ہے اس کے بعد آج اس درس میں ہم اس کا دوسرا حصہ یا دوسری اس کی اس کی نقیز کے بارے میں دیکھیں گے آج ہم قطع رحمی کے تعلق سے دیکھیں گے کہ اس کی کیا برائی ہے جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا دل الجنت قاطع قطع کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا حدیث کے راوی سفیان رحم اللہ سفیان الثوری رحم اللہ کہتے ہیں یعنی رحم اس سے مراد قات سے مراد قطع کرنے والا سے مراد قطع رحمی کرنے والا ہے متفقن علیہ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے امام البخاری نے بھی اور امام مسلم نے بھی اپنی صحیح میں اس حدیث کو روایت کیا ہے الفاظ کے تھوڑے بہت فرق کے ساتھ میں تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قطع رحیمی کرنے والے کے لیے یہ بات بتائی ہے اور یہ سخت وعید اس کے لیے ذکر کی ہے کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا اس تعلق سے صحیح مسلم ہی میں ایک اور روایت ہے جس میں صاف صراحت کے ساتھ وضاحت ہے جو سفیان صوری کے علاوہ طریق سے آئی ہے جس میں قاتے کے ساتھ میں رحم کا بھی ذکر آیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل جنتقات اور رحم وہ شخص ہرگز بھی جنت میں نہیں جائے گا جو رشتے ناطے توڑتا ہے جو قطع رحمی کرتا ہے اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں درس میں کہ سلا رحمی کا مطلب کیا ہے اور سے مراد کیا ہے وہ رشتے ناطے جو ماں کی وجہ سے ہوں پیٹ کی وجہ سے ہوں پیدائش کی وجہ سے ہو ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کی وجہ سے اس کے کئی رشتے بنتے ہیں اسی طرح سے جب وہ کسی کا دودھ پیتا ہے کسی خاتون کا دودھ پیتا ہے اس کی وجہ سے کئی رشتے بنتے ہیں اسی طرح سے جب وہ بڑا ہو کر نکاح کرتا ہے تو اس کی وجہ سے کئی رشتے اس کے بنتے ہیں تو یہ تینوں قسم کے جو رشتے ہیں ان رشتوں کی وجہ سے ایک انسان حقوق میں بند جاتا ہے ذمے داریوں میں بند جاتا ہے یہ اللہ کی طرف سے دیے ہوئے رشتے ہیں جن کا لحاظ اس کو کرنا ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ان کے مسائل میں دکھ درد میں ان کے کام آنا اور اپنی طرف سے ان کو بھلائی دینا اور اپنی برائی سے ان کو بچائے رکھنا یہ سلا رحمی کہلاتا ہے جیسا کہ آگے بھی ہم دیکھیں گے اور اس کے بلاکس ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا رشتہ توڑنا یا ان کے اوپر ظلم کرنا یہ ساری چیزیں قطع رحمی میں آتی ہیں تو اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ لا يدخل قاطع رحم وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جو قطع رحمی کرتا ہے امام البخاری نے الدب میں حدیث نمبر 5984 پر اور اسی طرح سے امام مسلم نے کتاب البر وصلاب میں حدیث نمبر دو پانچ چھپن پر اس کو روایت کیا ہے الفاظ مسلم کے ہیں قات و رحم کے الفاظ مسلم کے ہیں تو اس حدیث سے ایک بڑی بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قطع رحمی پر جنت کے دخول کو منع بتایا ہے یا ایسے انسان کے لیے بتایا کہ قطع رحمی جنت میں جانے سے رکاوٹ ہے اس کے لیے وعید دیا ہے کہ جنت میں نہیں جائے گا قطار رحمی کیا ہے جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ سیلا رحمی کا بالکل الٹا جو ہے قطع رحمی ہے ابن الفیح رحم اللہ فرماتے ہیں وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي ذِكْرُ سِلَةِ <الرَّحِم> میں سیلا رحمی کا لفظ بار بار مقرر آتا ہے وہ یہ کینایا تو نانحسانی یہ لفظ اس سے مراد ہے یہ کینایا ہے اشارے میں بتایا گیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کا سلوک کیا جائے من ذو چاہے وہ رشتے نصب کی بنیاد پر ہوں یا یعنی نکاح کی بنیاد پر ہوں ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا و رشتی ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنا و رعایتی اور ان کے حالات کی نگرانی کرنا ان کی دیکھ بھال کرنا لکھا ان بسا چاہے رشتے دار اس سے دور ہو جائیں یا اس کے ساتھ برا سلوک کریں وہ اپنے آپ کو اس سے کاٹ لیں یا اس کے ساتھ وہ خود ظلم و زیادتی کا سلوک کریں تب بھی اس کو سدا رحمی کرنا چاہیے وہ قطر اور ذلك کا کلی ہی کہتے ہیں کہ قطع رحمی اس کا بالکل الٹا ہے اس کی بالکل ضد ہے اس کی نقیز ہے اس کے برعکس ہے کہ ان کے ہوا ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنا ان کے دکھ درد میں کام آنا ان کے حالات کی نگ... دیکھ بھال کرنا نگرانی کرنا اس کا بالکل الٹا جو ہے یہ قطع رحمی ہے رشتہ توڑنا اور برا سلوک کرنا چاہے وہ زبان سے ہو یا ہاتھ سے ہو یہ قطع رحمی میں آتا ہے انہا یا فغری بالحدی فی الفر میں انہوں نے یہ ذکر کیا ہے سلا رحمی کا ادن درجہ کیا ہے جس کے بعد قطع رحمی شروع ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ آخر حد تک انسان کم سے کم اتنا کر سکتا ہے کہ وہ قطع رحمی کا مجرم نہ ہو وہ کیا چیز ہے قاضی ایاز کہتے ہیں اپنی کتاب اکمال المعلم بھی فوائد, فوائد مسلم میں جو مسلم کی شرح ہے کہتے ہیں اصلت درجات دراجات رحمی کئی دراجات اس کے ہیں یعنی ایک ہی چیز نہیں ہے بلکہ اس کے مرتبے ہیں اس لیے کہ دین میں ہر چیز کے مراتب ہوتے ہیں تو کئی لیول اس کے ہیں اصلت و دراجات جیسے کسی کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا بہت اونچا درجہ ہے احسان نہیں کرنا تکلیف نہیں دینا رشتہ رکھ بنائے رکھنا یہ اس سے کم درجہ ہے تو کہتے ہیں کہ اس کی کئی درجات ہیں اصلت و دراجات بہا فوق بعض درجات بعض سے اونچے جتنا اچھا سلوک رشتہ داروں سے انسان کرے اتنا اونچا درجہ اس کا ہے سیلا رحمی کا وہ ادنا ترکل محاجر رشتے دارے رحمی کا معاملہ ان کو کہ اب بس ہمارا ان کا رشتہ ختم ہو گیا تعلق ختم تو ان کو چھوڑ دینا ان سے تعلق ختم کر دینا یہ قطا رحمی میں آتا ہے اور کہتے ہیں کہ وہ وسیلہ توحا ولہ سلام اور صلاح رحمی کا ادنا درجہ یہ ہے کہ رشتہ جوڑے رکھے کم از کم سلام ہی کے ذریعے کیوں نہ ہو یعنی کم سے کم اتنا ہو کہ ایک انسان ان کو چھوڑ نہ دے ان سے بات چیت بند نہ کر لے اور ان سے سلام کلام ختم نہ کر دے کم سے کم درجہ اتنا ہے کہ آدمی کم سے کم بات تو کرے ملاقات کہیں ہو بات ہو سلام دعا ہو یہ سب چیزیں ہوں بس زیادہ تعلق نہیں ہے احسان نہیں کر رہا ٹھیک ہے لیکن کم سے کم درجہ یہ ہے کہ ان سے ایک دم رشتہ توڑے نہیں آدمی ہے. سلام کلام بھی بند نہ کر دے یہ ادنا درجہ ہے سیلا رحمی کا اس کے بعد قطار رحمی شروع ہو جاتا ہے کہ آدمی بات چیت بند کر دے ملاقات ہو تو سلام بھی نہ کرے یہ ادھر منہ پھیر لے وہ ادھر منہ پھیر لے یہ قطار رحمی ہے یہ تو عام مسلمان سے بھی منع ہے تو رشتہ داروں سے تو اور بھی میں باب اولا منع ہے تو یہ ادنا درجہ ہوا سلا رحمی کا جس کے بعد قطار رحمی شروع ہوتا ہے جس پر جہنم کا وعدہ ہے جنت میں دخول سے رکاوٹ ہے قاضی عیاز کہتے ہیں اسی کتاب میں اکمال المعلم بفوائد مسلم میں کہتے ہیں وَلَا خِلَافَ أَنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ أَنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ, الرَّحِمِ وَاجِبَةٌ عَلَى الْجُمْلَةِ وَقَطْعُهَا كَبِيرًا کہتے اس میں کوئی خلاف نہیں ہے سارے مسلمان سارے علماء پوری امت اس بات پر متفق ہے سیلا رحمی ہر ہر انسان پر واجب ہے سارے لوگوں پر سیلا رحمی واجب ہے کوئی نہیں کہہ سکتا میں اس سے باہر ہوں نہیں ہر ایک کے لیے اللہ کی طرف سے یہ فریضہ آئن ہے یہ واجب ہے وہ قتل ہوا کبیرا اور قطع تعلق کرنا قطع رحمی کرنا رشتے ناتے توڑنا یہ گناہ ہے کبیرہ گناہ ہے چھوٹا گنا نہیں ہے بڑا گناہ ہے کبیرہ گنا وہ ہوتا ہے جس پر جہنم کی وعید ہو اور جنت میں رکاوٹ کی جس پر وعید ہو کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا وہ جہنم میں جائے گا یا دنیا میں اس پر عذاب آئے گا تو اس طرح کی اللہ کی لانت اس پر ہے اللہ اس سے ناراض ہے اس طرح کی جتنی باتیں آتی ہیں اللہ کا غضب اللہ کا عذاب اللہ کی لعنت جنت میں دخول میں مم... یعنی ممانعت اس میں مانع ہونا اور اسی طرح سے جہنم میں داخل ہونا جہنم کی وعید ہونا یہ ساری چیزیں کسی بھی گناہ کو کبیرہ بتاتی ہے اس کو گناہ کو ثابت کرتی کہ یہ کبیرہ گناہ ہے تو کہتے ہیں کہ اس میں کوئی خلاف نہیں ہے کہ صلا رحمی واجب ہے یہ ایسا نہیں کہ بہت فضیلت کی چیز ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی چیز ہے بھائی کہ یہ تو بہت اچھا نہیں کہ تو کوئی بات نہیں نہیں یہ اللہ کی طرف سے آیت کیا ہوا فریدہ ہے آپ کو اپنے رشتہ داروں سے رشتہ جوڑنا پڑے گا اور ان سے رشتہ توڑتے ہیں تو یہ کبیرہ گنا ہے سبیرہ گناہ ہونے کے اعتبار سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں پر لانت کی ہے جو رشتے ناطے توڑتے ہیں نہ صرف ایک حدیث میں ہے بلکہ یہ قرآن میں بھی آیا ہے کہ قطع رحمی ایک گناہ ہے مثلاً اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے منافقین کے سلسلے میں گناگاروں کے کفار کے سلسلے میں اولا اکلہ محمد تیئیس اللہ تعالی فرمایا کہ اگر تم منہ پھیر دو اگر تم اعراض کرو ایمان لانے سے تو تم سے یہی امید کی جا سکتی یا بہت ممکن ہے تم یہی کرو گے کیا کرو گے فی الارض کہ تم زمین میں فساد کرو گے چاہے وہ فساد عقیدے کا ہو اخلاق کا ہو یا مال و دولت کا یا کسی جان و مال کا ہو کہ تم زمین میں فساد کرو گے فساد کئی طرح کا ہوتا ہے منافقین کفار کئی طرح سے فساد کرتے ہیں وَتُقَطِعُ <أرحامكُم> اور تم قطع رحیمی کرو گے رشتے ناطے توڑو گے یہ منافقین کی علامات کفار کی علامات میں سے ایک علامت ہے کہ وہ رشتے ناتے توڑتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لانت کر رکھی ہے ف آسما ہوں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اندھا بہرا کر دیا ہے فسم یعنی یہ لوگ گونگے بہرے ہو چکے ہیں اور وہ آمہ اور اندھے ان کی نگاہیں ان کی آنکھیں ان کی بصیرت اندھی ہو گئی ہے انہیں دکھائی نہیں دیتا سن نہیں سکتے حق بات کو حک بات کی اقرار کی استطاعت ان میں نہیں ہے ایسے ہو گئے یہ لوگ ان لوگوں کے بارے میں اللہ نے ان کی نمایاں صفات میں سے ایک صفت یہ بیان کی کہ یہ ان تقطعو ارحامکم کہ تم اپنے رشتے ناطے توڑنے والوں میں سے بن جاؤ گے یعنی ایمان سے اعراض اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے اعراض انسان کو یہاں تک لے جاتا ہے کہ وہ رشتے ناطے توڑتا ہے ظلم کرتا ہے نہ صرف غیروں پر بلکہ اپنوں پر بھی ظلم کرتا ہے ان کے حقوق پامال کرتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ ایسے لوگ جو قطع رحمی کرتے ہیں یہ لوگ اللہ کی لانت کے حقدار ہیں اس طرح سے اور بھی آیات آپ دیکھیں رعد میں بھی اللہ نے بات کہی آیت نمبر پچیس میں یا اسی طرح سے اور مقامات پر حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر وعید بیان کی اور یہ بات ایک اور زائد وعید ہے اضافی وعید ہے کہ جو انسان قطع رحمی کرتا ہے اس کا عذاب نہ صرف یہ کہ آخرت میں ہے جیسا کہ حدیث میں آیا کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ اخروی وعید ہے یہ آخرت میں سزا ہے۔ لیکن صرف آخرت ہی میں نہیں بلکہ قطع رحمی کی سزا انسان کو دنیا میں بھی ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من ذنب اجدر ان يؤجل الله تعالى لصاحبه العقوبه في الدنيا ما ما يدخر له في الاخره یعنی کہ کوئی گناہ جو جس کی سزا اللہ تعالی دنیا ہی میں جلدی سے دے دے مزید یہ کہ آتی و کبھی بھی قطع رحمی اور خیانت اور اسی طرح سے جھوٹ سے بڑھ کر نہیں ہے قطا رحمی رشتہ ناتے توڑنا اسی طرح سے خیانت کرنا چاہے وہ دین میں ہو یا اپنے منصب میں ہو یا لوگوں کے مال میں ہو یا کسی اور چیز میں ہو تو خیانت کرنا اور قطار رحمی کرنا اور جھوٹ بولنا چاہے وہ لوگوں کے معاملات میں ہو یا اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں ہو دین کے معاملے میں ہو یہ تین گنا ایسے ہیں شیخ آواز نہیں آ رہی ہے تو تین گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے آپ نے فرمایا کہ قطار رحمی خیانت اور جھوٹ سے بڑھ کر اور کوئی گنا نہیں ہے جس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دے اور اس کے ساتھ یہ کہ مزید آخرت میں بھی اس کے لیے عذاب موجود ہے۔ تو اسی بات معلوم ہوئی کہ اس گناہ کے سزا دنیا میں بھی ملتی ہے۔ اس کے برعکس اپ دیکھیے جیسا کہ پچھلی حدیث میں بھی ہم نے دیکھا تھا اپ نے فرمایا کہ و ان اعجل الطاعه ثوابا لاصله الرحم حتى ان اهل البيت لا يكون فجره فتنمو اموالهم ويكثر عددهم اذا تواصلون اس کے برعکس صاحب ایک دوسری فضیلت دیکھیں سیلا رحیمی کی ہے کہ جب انسان رشتے ناتے جوڑتا ہے جب رشتے ناتے جوڑتا ہے جب ایک گھرانے کے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپس میں رشتے ناتے جوڑتے ہیں تو اس کا نہ صرف آخرت میں ثواب ہے بلکہ دنیا میں بھی اللہ رب العالمین اس پر عطا کرتا ہے کیا حدیث ہے اگلا ٹکڑا حدیث کا یہ ہے کہ وہاباً اللہ سیلۃ وہ نیکی جس کا اللہ تعالی فوری طور پر دنیا ہی میں ثواب دے دیتا ہے اس کا بدلہ اللہ تعالی بہترین دنیا ہی میں عطا کرتا ہے وہ رشتے ناطے جوڑنا ہے سلا رحمی ہے اور حتی ان انل البئی تھی لکون فجرتن یہاں تک کہ ایک گھر کے لوگ گناہ ہوتے ہیں گناہ ہوتے ہیں لیکن سلا رحمی کی وجہ سے فتن و ان کے مال بڑھ جاتے ہیں وہ یک <عَدَدُهُم> اور ان کے ان کا عدد بڑھ جاتا ہے اولاد ان کو اللہ دیتا ہے مال ان کو دیتا ہے کب ادا تو جب آپس میں رشتے ناطے جوڑتے ہیں تو معلوم یہ ہوا پچھلی حدیث میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ انسان کی عمر میں اور اس کے مال میں اللہ تعالی زیادتی عطا فرماتا ہے سیلا رحمی کی وجہ سے اس حدیث میں آپ نے دیکھا کہ سیلا رحمی ایک انسان بعضوں کا گناگار ہوتا ہے لیکن کبھی ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے کبھی رشتہ داروں سے حسن سلو کی وجہ سے دنیا میں ترقی کر جاتا ہے تو وہ بولتے ہیں گناہ گار ہیں لیکن کچھ خیر ایسی ہوتی ہے اس میں جس کی وجہ سے اللہ دنیا میں اس کا بدلہ دے دیتا ہے بقیہ گناؤں کی وجہ سے اللہ آخرت میں سزا دے گا لیکن یہ بھلائی اس میں ایسی تھی کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو عطا کرتا ہے اس حدیث کو امام الطبرانی نے الکبیر میں روایت کیا ہے اور صحیح الجام صغیر میں حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو پانچ پر شیخ البانی نے کہا کہ یہ حدیث, حدیث قطا رحمی, رحمی سے انسان کے اعمال بھی مردود ہو جاتے ہیں اللہ کیا مقبول نہیں ہوتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں إن آمال آدم كل آدم کے جمعہ کی رات کو تو اردمی لئی لتا جمعی جمع رات اور جمعہ کی رات کو یعنی اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں فلا بلو ام القاتر قطا رحمی والے کا عمل قبول نہیں کیا جاتا ہے قطع رحمی کرنے والے کا عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں کیا جاتا ہے علما نے کہا کہ قبولیت دو اعتبار کی ہوتی ہے ایک اس اعتبار سے کہ اس کو جزا نہیں ملے گی ایک اس اعتبار سے کہ وہ عمل اس کا اس سے یعنی اجزا ہی اس کا نہیں ہوگا وہ عمل ہی شمار نہیں ہوگا کہا کہ یہاں پر عمل تو شمار ہوگا جسے نماز پڑھی دوہرانے کی ضرورت نہیں ہے روزہ دوہرانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن چونکہ وہ گناہ ہیں لہذا اللہ رب العالمین کی رضا اس کے ساتھ نہیں ہے یہی معاملہ بے جاتی کا ہوتا ہے کیا عمل اس کا جاری تو رہتا ہے فرائض اس سے ثاقب تو ہو جاتے ہیں لیکن اللہ اس سے راضی نہیں ہوتا ہے اس کے عمل کے باوجود کیوں اس لیے کہ ایسا عمل وہ کر رہا ہے جس سے اللہ اس سے خوش نہیں ہے تو یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جس سے انسان کے عمل قبولیت نہیں پاتے ان یتقبل قبل اللہ منتقین اللہ تعالیٰ متقین سے قبول کرتا ہے کہ رضا اللہ کی اس کے ساتھ ہوتی ہے تو اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور صحیح ترغیب میں حدیث نمبر 2538 پر شیخ البانی نکاح کی حدیث حسن لغیر ہے تو رخ کی وجہ سے حدیث مقبول ہے تو معلوم ہوا کہ قطع رحمی ایسا بڑا گناہ ہے کہ انسان کے اعمال بھی اس سے قبولیت سے روک دیے جاتے ہیں بلکہ اللہ کے رحمت سے انسان محروم ہو جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال اللہ ہوں رحمان اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ فرماتا ہے میں اللہ ہوں سچا معبود ہوں وہ ان میں بڑا رحم کرنے والا ہوں سارے بندوں پر وہ انرحمان خلق الرحمٰ وہ لها من اسمی میں نے رحم کو پیدا کیا رشتے ناطے کس نے انسان کو اللہ نے بنایا پھر اس سے اولاد کا سلسلہ اللہ نے جاری رکھا نکاح کا قانون اللہ نے بنایا تو اللہ تعالی نے رشتے ناتے بنائے انسان وہ شکت الحمن اسمی کہ میں نے رحیم سے رحیم کو جو ہے وہ شکت اشکت الحمن اسمی میں نے اپنے نام سے رحیم کا اشتقاق کیا آپ دیکھیے رحیم کا جو لفظ ہے یہ رحمت سے الرحیم سے مشتق ہے اللہ کی رحمت سے جڑا ہوا ہے پمن و صلاحہ و سلطح امن جو رشتے جوڑتا ہے جو رحیم کو جوڑتا ہے میں اسے اپنی رحمت سے جوڑ دوں گا اور جو رشتے توڑے گا رشتوں کو کاٹ دے گا رشتوں سے قطع اپنے آپ کو کرے گا رشتہ داروں کو اپنے سے کاٹ دے گا میں بھی اپنی رحمت سے اس کو کاٹ دوں گا میں بھی اپنی رحمت سے اس کو دور کر دوں گا تو اس حدیث سے اس حدیث کو امام احمد ابو داؤد اور ترمیدی نے روایت کیا ہے اور اسحیح میں حدیث نمبر پانچ سو بیس پر شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جو انسان رشتے ناطے جوڑتا ہے اس انسان کو اللہ کی رحمت سے جوڑا جاتا ہے اور جو انسان رشتے ناتے کاٹتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے اس کو اللہ کی رحمت نصیب نہیں ہوتی ہے اس, سے اس چیز کی اہمیت معلوم ہوتی ہے اور قطع رحمی کا کبیرا گنا ہونا بھی معلوم ہوتا ہے ایک اور حدیث ہم دیکھتے ہیں تاکہ اس کی شدت ہم کو سمجھ میں آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں اور نفر من ہی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جب کہ آپ اپنے با صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے بیٹھے ہوئے تھے کالا اللہ اس شخص نے کہا کہ آپ ہی ہو جو دعوی کرتے ہو کہ میں رسول ہوں نعم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں رسول اللہ وہ صحابی کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول فوراً ایمان لے آئے ہیں اور فوراً یعنی ہو سکتا ہے پہلے بھی ایمان لائے ہوں کہا کہ قلتو یا رسول اللہ کہا کہ اللہ کے رسول سارے اعمال میں اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے اللہ کو سب سے پیارا محبوب عمل کون سا ہے قال ایمان باللہ اللہ پر ایمان لانا اللہ پر ایمان لانا قال کل یا رسول اللہ کا اللہ کے رسول اس کے بعد اور کون سا عمل ہے سلت صلط الرحیم کا اس کے بعد رشتے ناتے جوڑنا صلہ رحمی کرنا رشتے داروں سے اچھا سلوک کرنا کل یا رسول اللہ الله اللہ کے رسول سارے مبغوز نفرت والا اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ کے نزدیک اور کون سا ہے اشراک بلّہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا کالا کل تسول اللہ کالا سماحیم کہتے میں نے پوچھا اللہ کے رسول شرک کے بعد اللہ کے نزدیک سب سے قابل نفرت عمل کون سا ہے آپ نے فرمایا رشتے ناطے توڑنا رشتے داروں سے برا سلوک کرنا اس حدیث کو امام ابو یعلا نے روایت کیا ہے اور صحیح ترغیب ترغیب میں شیخل الباری نے حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو بائیس پر کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ شرک کے بعد اگر کوئی گناہ ہے تو وہ قطار رحمی ہے کیونکہ شرک اللہ کے معاملے میں ظلم ہے اور قطع رحمی انسانوں کے معاملے میں ظلم ہے لیکن انسانوں میں سے جو دو قسمیں ہیں ایک وہ جن سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں دوسرے وہ جن سے رشتہ ہے جو رشتے دار ہیں ان کا ہم پر زیادہ حق ہے کیونکہ ہم ان سے زیادہ قریب اور جڑے ہوئے ہیں تو ان سے ظلم کرنا یہ زیادہ برا ظلم ہے تو اسی اعتبار سے شرک کے بعد قطا رحمی کو ذکر کیا گیا کہ شرک کے بعد یہ برا یہ برا امن ہے اور توحید یا ایمان کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمی کو ذکر کیا کہ یہ بہت بڑی نیکی ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہم کو معلوم ہوئی اس حدیث سے کہ رشتے ناتے جوڑنا کتنی اہم چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بڑا بعض لوگ کہیں گے کہ اب کیا کریں ہمارے رشتے ایسے ہیں ہم کیوں کسی سے کٹیں بھائی کہ وہی صلاح نہیں کہ ان سے ہم لوگ رشتہ جوڑے ہیں. کیونکہ ہم جب بھی جا کے نکاح میں گئے ہیں ہمارے سے بد سلوکی ہی کرتے ہیں ویسا سلوک نہیں دیتے ریسپیکٹ نہیں دیتے کرسی لا کے نہیں رکھتے ہیں گھر پہ ان کے جائیں تو کھانے وانے کے لیے پوچھتے تک نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ یا ہمارے پیچھے سازش کرتے ہیں بہت ساری چیزیں تو بدگمانیاں ہوتی ہیں بعض اوقات اکثر اوقات تو بہت ساری چیزیں بدگمانیاں ہوتی ہیں کبھی کبھی تو حسب بھی ہوتا ہے کہ ان کی ترقی سے انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ وہ ہم سے بد سلوکی ہی کرتے ہیں مسل کوئی بہت امیر ہے اور آپ ان کے پاس گئے تو آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آج کل کیا چل رہا ہے مطلب مارکیٹ میں آپ کا بزنس کیسا چل رہا ہے کدے کو مجھ کو تانا دیتا ہے خود امیر ہوا تو ہم کو غریب لوگوں کو تانا دیتا. بعض وقت آپ کی احساس سے کمتری ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ اس طرح سے بدگمانی لوگوں سے کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے ہمارا انسلٹ کیا آدمی کو اپنا دل بڑا کرنا چاہیے اور اچھا گمان لوگوں سے رکھنا چاہیے ٹھیک ہے برے بھی ہو سکتے ہیں رشتے دار اس میں بھی کوئی شک لیکن ضروری نہیں کہ سب برے اور آپ ہی اچھے ہوں ایسا نہیں ہوتا ہے تو اب کبھی ایسا ہو کہ رشتہ دار ایسے ہوں کہ جو رشتے ناطے نہیں کرتے ہیں تو کیا آپ کو حق مل جاتا ہے کہ آپ ان سے رشتہ توڑ دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس معاملے میں ہم کو رہنمائی دیتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدی ادا و صلاح امام البخاری نے آ, کتاب العدب میں اس کو روایت کیا ہے حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو اکانوے اب الب عام ردی اللہ کہ بالمکافی جو رشتے ناطے جوڑنے والا وہ نہیں جو بدلے میں رشتہ جوڑے جو جواب میں رشتہ جوڑے یعنی وہ جوڑیں گے تو ہم جوڑیں گے وہ کٹیں گے تو ہم بھی کٹیں گے سلا رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے کہ جواب میں جزا میں رشتہ جوڑے لوگوں کے رشتہ جوڑنے پر جوڑے وہ رشتہ نہ تھا جوڑنے والا نہیں ہے تو سبھی ہی کرتے ہیں ایک کافر بھی آپ اس سے ہس کے بات کریں خوشی سے بات کریں ملاقات کریں کیسے آپ پوچھیں تو وہ بھی آپ سے جواب میں اچھائی سلوک کرتا ہے واصل وہ نہیں ہے کہ جو جوڑنے والوں سے جوڑے بلکہ کہا کہ ولا کی نلو سلو اللہ وسلح بلکہ واقعی سیلا رحمی کرنے والا وہ ہے کہ اس کے رشتہ دار اس سے کٹیں تب بھی ان سے جڑے رشتہ دار اپنا تعلق اس سے منقطع کریں لیکن پھر بھی اس سے سیلا رحمی کریں پھر بھی اس کے ساتھ رشتہ جوڑے اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اعلی درجہ یہ ہے کہ ایک انسان کٹنے والوں سے بھی جڑے حقیقی سلا رحمی کمال اس کا یہ ہے کہ کٹنے والوں سے بھی انسان جڑے برا سلوک کرنے والوں سے بھی اچھا سلوک کرے ابن حضر رحم اللہ فرماتے ہیں فهم و درجات. اس حدیث میں تین دراجات سلا رحمی کے اعتبار سے ذکر ہوئے ہیں مواصل ان و مقافی ان و قاط ان کے اعتبار سے تین دراجات لوگوں کے ہیں ایک مواصل یا اس کو آپ کہیں واصل دوسرا مکافی تیسرا قات ایک وہ جو خود سے رشتہ جوڑے دوسرا وہ جو جڑیں گے تو جڑوں گا جوابی طور پر رشتہ جوڑے بدلے میں رشتہ جوڑے نہ کہ خود سے اور تیسرا وہ کہ جو رشتہ کاٹے بس سلوکی کرے کہتے فل واسلو میں یا تفد واصل وہ ہے کہ جو اپنی طرف سے لوگوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ فضل و کرم کا معاملہ کریں جبکہ لوگ اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے ہیں تفد اس کے ساتھ اس کے ساتھ یعنی فضل و کرم کا معاملہ نہیں کرتے ہیں لَا فِي مقافی کون ہے کہ جتنا سامنے سے اچھا سلوک آ رہا ہے اتنا ہی ناپ طول کے میں ان کے ساتھ سلوک کروں گا وہ, اچ... وہ بات کریں گے میں بھی بات کروں گا وہ دعوت دیں گے میں بھی دعوت دوں گا وہ جیسا سلوک میرے ساتھ کریں گے بدلے میں ویسا سلوک میں بھی کروں گا جو لیول ان کا میرا بھی وہی لیول یہ مکافی ہے یہ کیا ہے ان کے ساتھ برابر کا معاملہ لین دین کا معاملہ کر رہا ہے تیسرا وہ ہے کہتے ہیں کہ قطار رحمی کرنے والا وہ ہے کہ سامنے والا اس سے اچھا سلوک کرے تبھی بھی وہ کیا کریں ولافل ان کے ساتھ فضل کرم کا معاملہ نہ کرے فت الباری میں حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو اکانوے کے ذمن میں یہ بات انہوں نے کہی ہے امام سنانی کہتے ہیں کہ اسبلام میں کہتے, مَن يُتفضل وَلَا يَتفضل <قَاطعًا> کہتے ہیں کہ یعنی اس اس یعنی قول سے بات مزید یہ معلوم ہوتی ہے حدیث سے بھی کہ وبیل اولا میو تفد الفل کہ لوگ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں لیکن یہ ان کے ساتھ برا سلوک کرے ان کے ساتھ احسان کا معاملہ نہ کرے یہ قاتح ہے تو یہ بات جو ہے تین درجات ہم کو معلوم ہوئے رشتہ داروں کے مواصل اور, اور قاتح سب سے برا ان میں کون ہے قطع رحمی کرنے والا سب سے اونچا کون ہے سلا رحمی کرنے والا صرف آپ کا اصل میں بار بار وہاں سے یا یہاں سے معلوم نہیں ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے ایک اور حدیث اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ رشتے دار رشتے دار اگر اچھا سلوک نہ کریں اور آدمی اچھا سلوک کرے تو اس بارے میں کیا ہے ابو حبرۂ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انارج القال یا رسول اللہ ان علی قرابل یک اللہ کے رسول میرے بعض رشتے دار ایسے بھی ہیں کہ یکتاؤنی میں ان سے سلا رحمی کرتا ہوں وہ مجھ سے قطع تعلق کرتے ہیں میں ان سے جوڑتا ہوں وہ کرتے ہیں میں ان سے احسان کر سلوک کرتا ہوں بد سلوکی کرتے ہیں عام طور سے لوگ یہی شکایت کرتے ہیں ہم اچھے لوگ برے کسی سے پوچھا جائے کہ بھائی سب سے برے لوگ کون ہیں آپ جن کے تعلقات آپ زندگی میں آپ کے جو آئے ہمارے رشتہ دار سب سے برے لوگ ہیں اور اس کے رشتہ داروں سے پوچھا جائے تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہتے ہیں کہ میرے بعض رشتہ دار ہیں کہ میں ان سے جڑتا ہوں مجھ سے کٹتے ہیں و الیہم و الی میں ان سے احسان کا سلوک کرتا ہوں لیکن وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں علئی میں ان کے ساتھ درگزر کا سلوک کرتا ہوں ان کی جہالت ان کی یعنی گستاخیوں کو برداشت کر لیتا ہوں پی جاتا ہوں جہالت کو برداشت کرنا یہ جہالو نہ لیکن وہ مجھ پر جہالت میرے ساتھ جہالت کا سلوک کرتے ہیں فقال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنا تو آپ نے کہا ل ان کن تک اگر تم جو کہہ رہے ہو اگر واقعی حال ایسا ہی ہے معاملہ ایسا ہی ہے فَكَأَنَّمَا تُصِفُهُمُ الْمَلْ تو یہ ایسا ہیں جیسا تم ان کے موں میں خاک ڈالتے ہو یا راک ڈالتے ہو تم ان کے موں میں راک ڈالتے ہو اور فرمائیں کہ وَلَا يَزَالُ مَاكَ مِنَ اللَّهِ ضَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذلك جب تک کرتے میں اچھا سلوک کرتا ہوں میں وہ جہالت کرتے میں برداشت کرتا ہوں اگر واقعی ایسا ہے جب تک تم ایسا سلوک کرتے رہو گے اسی اعلی اخلاق پر تم باقی رہو گے تو کہا کہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک مددگار فرشتہ ہوگا اللہ ایک فرشتہ تمہارے لیے مقرر کرے گا جو تمہاری مدد کرتا رہے گا کہا کہ ولا ان کے مقابلے میں تمہارا مددگار ہوگا وَلَا من اللہ یقیناً مسلسل اللہ کی طرف سے تمہارا ایک وہیر سپورٹر آدمی کہتا میرا کوئی بیکنگ والا نہیں ہے کہتے ہیں مددگار اور بیکنگ سپورٹ کرنے والا ولار ان پر تیری تیرے ساتھ ایک مددگار اللہ کی طرف سے ہوگا محدم تالک جب تک تم ایسا کرتے رہو گے اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے کتاب البر وسیلہ میں حدیث نمبر پانچ دو ہزار دو ہزار پانچ اٹھاون پر تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ چاہے رشتے دار برا سلوک کریں ہمارے لیے اس بات کی یعنی گنجائش نہیں پیدا ہوتی کہ ہم بھی برا سلوک کریں ہم کو چاہیے کہ ہم اچھائی سلوک کریں اس حدیث کا جو یعنی پہلا حصہ تھا ایک اور بات اس میں جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ اس حدیث میں جنت میں داخلے میں رکاوٹ کا ذکر ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا لا یدخل الجن وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا تو یہ بہت بڑی وائج ہے اور ایک شبہ اس سے پیدا ہوتا ہے کہ کیا پھر کبیرہ گناہ کی وجہ سے آدمی جنت میں نہیں جائے گا تو اس حدیث کے اس حصے کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ جب بہت ساری حدیثوں میں آتا ہے لا ید خلجنت فلان وفلان، لا خلجن تک قدا وقدا وہ جنت میں نہیں جائے گا تو اس سے مراد کیا ہے اس حدیث کا مطلب کیا ہے اور اور بھی احادیث میں آتا ہے تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے ابن بطال رحم اللہ کہتے ہیں شر بخاری میں کہتے ہیں کہ و معناه عند اهل سنت لا يدخل الجنت ان انفضه ان انفض الله عليه الوعيد حدیث کے الفاظ جو ہیں اس کے مطابق یہ بات معلوم ہوتی ہے اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کی سزا اس پر نافذ کی تو جنت میں نہیں جائے گا اگر اللہ تعالی نے اس اس گناہ کی سزا اس پر کیونکہ اللہ کو اختیار ہے وہ چاہے تو معاف کرے چاہے تو سزا دے اگر اللہ تعالی نے اس پر اس گناہ کی سزا نافذ کی تو وہ جنت میں نہیں جائے گا ان اللہ تعالی فی تعالیٰ اس لیے کہ سارے مسلمانوں کا اہل سنت والجماعت جماعت کا اس پر اجماع ہے اتفاق ہے کہ اللہ تعالی اپنی وعید کے معاملے میں وعدہ خیر کا ہوتا کی کی ہے اس کو بھی یاد رکھیں تو اپنی وعید کے بارے میں اللہ رب العالمین کو اختیار ہے کیا یہ اسات جتنے گناہ مسلمان ہیں کوئی گناہ کر کے چلا گیا توبری کیا تھا اس کے معاملے میں اللہ تعالیٰ اپنی وعید کے بارے میں مختار ہے چاہے تو وہ سزا دے کہتے ہیں کہ انشا ادلبا ہو وہ انشاف چاہے تو اللہ تعالیٰ سزا دے اور چاہے تو اللہ تعالیٰ عذاب دے چاہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے یعنی قاعدہ تو یہ کہ جہنم میں جائے گا قاعدہ تو یہ کہ جنت میں نہیں جائے گا لیکن پھر اللہ کو اختیار ہے اگر وہ ایمان والا تھا تو اللہ چاہے تو معاف کر دے یا پھر جہنم میں اس کو ڈال دے یا جنت سے روک لے دونوں صورتیں ہو سکتی بعض علماء نے یہ بھی کہا اعراف پر روک دیا جائے جنت میں نہیں جائے گا اور جہنم میں بھی نہیں لیکن جنت سے محروم رہ یہ بھی ممکن ہے ابو العباس القرطبی کہتے ہیں یہ دوسرے ہیں تفصیل والے نہیں ابو العباس القرطبی کہتے ہیں کتاب <الْإيمان> المان میں قطارحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا ہم دیکھ چکے اس کی تفصیل اور اس کی بحث کو کہتے وہ انہ یا سکھ على المستحلی لقت رحم دیکھیے اس حدیث میں کئی معنی کا احتمال ہے وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جنت میں نہ جانا دائمی بھی ہو سکتا ہے اور وقتی بھی کہ کوئی آدمی جنت میں نہیں جائے گا ہمیشہ کے لیے جنت سے محروم یا وقتی طور پر جنت سے محروم یہ دونوں شکلیں اس کی ہو سکتی ہیں کہتے ہیں وہ ان نہ ہو یا سکھ رحم فیقون القاطر <كَافِرًا> جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی سنے قرآن کی آیتوں کو اور احادیث کو جس میں اللہ رب العالمین نے قطار رحمی کو منع کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قطار رحمی کو منع کیا ہے اس پہ اس پہ ڈانٹا ہے اب یہ آدمی اس کے رشتے دار مثلاً ہیں اور یہ نہیں چاہتا ہے کہ ان سے جڑے اب اس کے سامنے کسی آدمی نے حدیث پیش کر دی کہ بھائی قطار رحمی منع ہیں. وہ کہہ میں نہیں مانتا اسی حدیثوں کو یہ کون سا انصاف ہے وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں. میں ان کے ساتھ رشتہ جوڑوں میں اس حدیث کو ہی نہیں مانتا میں اللہ کی اس حکم کو نہیں مانتے تو ظلم ہو گیا زبردستی ان سے جوڑوں اب اس نے کیا کیا اس نے قطار رحمی کو اپنے لیے حلال کیا اللہ تعالی کی حرام کی ہوئی چیز کو حلال کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے کوئی آدمی کا مجھ سے نہیں ہوتا اب کیا کروں وہ آتا ہے سامنے لیکن دلی نہیں مانتا یہ کافر نہیں ہے. گنہگار ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے رشتہ توڑے ہوئے ہیں یہ گنہ ہے لیکن کوئی آدمی کہے کہ یہ حکم میں نہیں مانتا بھائی باقی سب ٹھیک ہے اپنی جگہ نماز روزہ میں سب کروں گا یہ اپنے کو نہیں سمجھ میں آتا ہے اگر اس طرح کی بات کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالی کے حکم کا انکار کرتا ہے تو انگلش میں اس میں کیا فرق ہے اللہ نے ایک حکم دیا ایک حکم تو نہیں مانا تھا نا اس نے ابا وسط پروکھا الکافرین اس نے انکار کیا گھمن میں آ گیا اور کافروں میں سے ہو گیا تو یہ جو چیز ہے کہیں نہ کہیں اس میں گھمنڈ کا شائبہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی ذات کو حق سے بلند مانتا ہے یاد رکھیے کہ آدمی کیوں انکار کرتا ہے اللہ اس کے رسول کی بات کا منکرین حدیث میں آپ کو تکبر کوٹ کوٹ کے بھراو ملے گا میں زیادہ عقل مند میں بہت ہائے فائے ہوں تو یہ جو ہے کبر اس میں ہوتا ہے انکار میں اکثر تو کہا کہ اگر وہ قطع تعلق کرتا ہے رشتہ داروں سے اس کو حلال مانتا آپ نے لیے تو ایسا آدمی کافر ہو جاتا ہے استحلال کی وجہ سے صرف فیل کی وجہ سے نہیں استحلال کی وجہ سے حلال ماننے کی وجہ سے میرے لیے حلال ہے قطع رحمی میں نہیں مانتا اس بات کو ایسا کہ دوسری وجہ کیا ہے جنت میں نہیں جائے گا یہ پہلی بات ہوئی حلال کا ہمیں ہمیشہ کے لیے جنت میں نہیں جائے گا نمبر دو اویوقاف اویقافا کلب اب تل قلم فیوخ تم علیہ بال قفری فلاح <الجنہ> دوسری بات یہ کیونکہ بعض گناہوں کا دل پر اثر ہوتا ہے اس گناہ کی وجہ سے دل میں بگاڑ آ جائے بگڑتے بگڑتے بگڑتے دل اتنا بگڑ جائے کہ وہ کفر میں واقع ہو جائے اور پھر یہ بھی ہمیشہ کے لیے جنت سے محروم ہو جائے اس کا خاتمہ کفر پر کیوں اس لیے کہ بعض گنا ایسے ہوتے ہیں کہ جو نہ صرف ایمان کو کمزور کرتے ہیں بلکہ وہ کفر کا راستہ ہموار کر دیتے ہیں بلکہ ہر گناہ کبیرا ایسا ہوتا ہے جو انسان کے لیے کفر کا راستہ ہموار کرتا ہے اگر اللہ نہ بچائے تو آدمی کفر کے راستے پہ چلنے والا بن سکتا ہے تو یہ کہ ایک اس گناہ کی وجہ سے دل میں بگاڑ پیدا ہو جائے اب دیکھیے مثال کے طور پر بعض اوقات رشتے دار مثال کے طور پر کوئی عالم ایک رشتہ دار کسی کا ہے وہ عالم ہے اب مان لیجیے کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آدمی اس رشتہ دار سے چڑتا ہے رشتہ جھگڑا ہے دونوں کا زمین کا یا کسی اور جائیداد کا جھگڑا ہے اب اس جھگڑے کی وجہ سے اس کو اس سے نفرت ہے اس عالم سے نفرت ہے اب مجلس میں کسی مسئلے پر گفتگو نکلی اس عالم نے کہا دیکھیے قرآن و سنت سے تو یہ بات سامنے آتی کہ ایسا صحیح ایسا غلط ہے اب یہ دیکھا کہ اچھا اس نے اس کی مخالفت کی نہیں یہ بات غلط ہے آپ کی جب اس کی بات صحیح ہے اس نے قرآن کی آیتیں پیش کی اس نے حدیث پیش کی لیکن یہ کیا ہوا قطع رحمی کی وجہ سے اور رشتے ناتے میں بگاڑ کی وجہ سے اس آدمی نے اس کی اس صحیح بات کا بھی انکار کیا یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ قرآن کی بات پیش کر رہا ہے یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ حدیث کی بات پیش کر رہا ہے تو کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک انسان قطار رحمی کی وجہ سے کفر میں واقع ہو جائے ضد کی وجہ سے کتنی سخت بات ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے آدمی کو ہمیشہ حق کے اعتراف کے لیے تیار ہونا چاہیے چاہے دشمن کی طرف سے کیوں نہ ہے؟ کہتے اویوخاف سیدھا کلبو ڈر اس بات کا ہے کہ قطار رحمی کی وجہ سے اس کا دل بگڑ جائے فساد پیدا ہو جائے سب بھی تلقلم فیوق تم الحل قفر اور خاتمہ اس کا کفر پر ہو جائے فلا فلاد خلجن اور وہ جنت میں نہ جائے ہمیشہ کے لیے جنت سے محروم ہو جائے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ دوسری شکل ہوئی تیسری شکل کیا ہے کہتے ہیں, او لا الوقت کہتے ہیں کہ یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ یہ اس وقت اسے جنت میں جانے کا موقع نہ دیا جائے جب سلا رحمی کرنے والا جائے گا وہ پہلے جائے گا یہ بعد میں جائے گا وہ پہلے جائے گا یہ بعد میں جائے گا یعنی اس کو موخر کیا جائے اس کا جنت میں جانا جنت میں جانے میں تاخیر بھی ہو سکتی ہے کہ اس کی سزا یہی ہے کہ تو پہلے نہیں جائے گا جلدی نہیں جائے گا دیر سے جائے گا سلا رحمی کرنے والا جلدی جائے گا قطار رحمی کرنے والا دیر سے جائے گا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے لے القاطع القاطیہ یوہ بسف ناری بیماسی ہی اور یہ بھی اس لیے کہ قطار رحمی کرنے والا اپنے گناہ کی وجہ سے روک دیا جائے گا جہنم میں جہنم میں روک دیا جائے گا یخل و سمینا بھی ہی پھر اس کے بعد وہ جہنم سے نجات پائے گا اپنی توحید کی وجہ سے کل ذلك کا محتمل کہتے ہیں کہ ساری چیزوں کا احتمال ہے سارے معنی ممکن ہے مراد ہو سکتے ہیں اس حدیث کے اندر وہ ساتھ ہے وہ اللہ رسول عالم بےآ المقسود واقعی سے کیا مراد ہے اللہ اس کا رسولی بہتر جانتے ہیں دینی معاملات میں اللہ رسول عالم بول سکتے ہیں لیکن بارش کب ہوگی میں نہیں بول سکتے ہیں اس میں صرف اللہ عالم بولنا پڑے گا تو یہ المف لما اشکل تلخی تلخیص کتاب مسلم میں یہ بات امام ال... ابو ابوالعباس الخرتبی نے کہی ہے لیکن کتنے معنی ہوتے ہیں حدیث میں اگر ہم غور کریں تو یہ سارے معانی ہمارے لیے سمجھنا آسان ہوتا ہے لیکن ہمارے اندر اپنی طاقت نہیں ہوتی اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم صلف اہل علم کا کلام دیکھیں کہ انہوں نے اس حدیث کو کیسے سمجھا اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ قطا رحمی کرنے والا کافر نہیں ہے ہاں قطا رحمی کو حلال ماننے والا کافر ہے اس کو حلال کیونکہ اللہ نے تو جہنم کی وعید بتائی اس پر جنت سے محرومی بتائی اور یہ کہے کہ نہیں میرے لیے حلال ہے تو گناہ کو اپنے لیے حلال ماننا یہ آدمی کو کفر میں لے جاتا ہے لیکن کوئی اگر ایسا نہ ہو تو یہ ممکن ہے کہ اللہ اسے سزا دے کے جہنم میں ڈالے اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سزا نہ دے اپنی طرف سے معاف کر دے آپ نے حدیثوں میں دیکھا ہے کہ ایک ذانی عورت بھی بنی اسرائیل کی کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے جنت میں گئی مفرت اس کی ہو گئی یا اسی طرح سے اور بہت ساری حدیثیں ہیں تو یہ ممکن ہے کہ اس کی کسی اور نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف کر دے اللہ تعالیٰ بادشاہ ہیں جس کو چاہے معاف کرے جس کو چاہے سزا دے ہاں وہ بے گناہ کو سزا نہیں دیتا ہے لیکن گناہ کو معاف کرتا ہے یہ اللہ کی ہے لیکن ضروری نہیں کہ معاف کر دے کوئی آدمی کہ دیکھو ذانیہ کو بھی اللہ نے معاف کر دیا مجھ کو بھی کر دے گا یقینی طور پر کون بول سکتا ہے کہ اللہ کی مشیت کیا ہے اسی لیے اہل سنت وال جماعت کا اعتقاد ہیں کہ کبیرا گناہ کا مرتکب کبیرا گناہ میں واقع ہونے والا بشر تھے کہ وہ مشرق اور کافر نہ ہو شرک اور قبر کی مفرت نہیں اسی لیے اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یا کبھی ہی فرو مادون ادالی اللہ تعالیٰ اس بات کو ہرگز نہیں بخشے گا اس بات کی مفرت نہیں کرے گا کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائیں. ہاں ہاں وہ اس سے کمتر گنا جس کا چاہے اس کو معاف کر دے گا جس کو چاہے گا معاف کر دے گا معلوم ہوا کہ اللہ جس کو چاہے گا سب کو نہیں اور سارے گنا نہیں جس گنا کو چاہے گا جس کے چاہے گا معاف کرے گا یعنی انتخاب افراد کا اور انتخاب گناہوں کا یہ اللہ کی مشیت کے تحت ہے ہو سکتا ہے گنا معاف کرے دوسرے پہ سزا دے دے لہٰذا کسی انسان کو ٹرائی نہیں کرنا چاہیے کہ دیکھیں گے ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے نہیں کوئی آدمے آگ میں نہیں کودتا ہے اس سے اعتبار سے کے دیکھیں گے بچ بھی سکتا نہیں بھی بچ سکتا پانی میں نہیں کودتا ہے کہ کوئی آدمی ہو سکتا بچا لے کوئی نہیں بچایا تو مر جائے گا ڈوب کے. تو اس طرح سے انسان کو خطرے میں کودنا نہیں چاہیے بلکہ اپنے آپ کو بچانا چاہیے سور نسا آیت نمبر اڑتالیس اور اسی طرح سے سور نسا آیت نمبر ایک سولہ دونوں مقامات پر اللہ نے بات کہی ہے کہ شرک کی مغفرت نہیں شرک سے کمتر گناہ اگر ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا جس گناہ کو چاہے گا معاف کرے گا اسی طرح سے اگر جہنم میں چلا بھی گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یخ رجو میناری منقا نفی قلبی متقال و در من المان ہر وہ شخص جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان تھا دنیا میں مرنے تک اس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان تھا وہ جہنم سے نکال دیا جائے گا امام ترمدی نے اس کو روایت کیا ہے اور صحیح جامع صغیر حدیث نمبر آٹھ ہزار باسٹھ اور اسی معنی میں اور یہ حدیث صحیح ہے اسی معنی میں بخاری مسلم نے کئی حدیث ہیں جو الفاظ کے فرق کے ساتھ ہیں لیکن یہ حدیث سراہد کے ساتھ اس میں ہے کہ جہنم, سے ہر و شخص جہنم کی آنکھ سے ہر وہ شخص نکال لیا جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو ذرہ برابر ایمان سے مراد یہ کہ وہ آدمی توحید والا تھا شرک نہیں کرتا تھا کفر نہیں کرتا تھا منافق نہیں تھا کیوں اس لیے کہ ایسا ایمان اللہ کے ہاں معتبر نہیں جس میں شرک آمیزش ہو اللہ علم البسو ایمان احمد اولا اک الحم المن و محتون جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی ظلم کی ملاوٹ نہیں کی شرک کی ملاوٹ نہیں کی اولا اک الحم ان کے لیے امن کا وعدہ ہے وہ محتون اور یہی لوگ اللہ کے نزدیک ہدایت یافتہ لوگ ہیں تو ایمان مشرق کی ملاوٹ کرنے والے کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے لہٰذا ایک انسان کو چاہیے کہ وہ قطع رحمی کے گناہ سے بچے اور سلا رحمی کریں رشتہ دار اگر برے ہیں اپنی حد تک ان سے تعلقات باقی رکھیں اور اعلی مرتبہ اگر چاہتا ہے تو ان سے رشتے نعتیں جوڑے اور احسان کا سلوک کریں میں سمجھتا ہوں یہاں وقت ہو گیا ہے نماز کا لہٰذا آ, کچھ دیر کے بعد میں انشاءاللہ ہم اگلی حدیث آ, کو سمجھنے کی کوشش کریں گے بڑی حدیث ہے اور اس میں چھے باتیں ہیں تو انشاءاللہ ہم آ, کچھ وقت کے بعد اس درس کو شروع کریں گے اقولو حادہ استغفالیلہ علی و لکم حدیث کی شرح میں بہت قیمتی باتیں شیخ نے بتائی ہیں اور آخری بات جو بتائی کہ اس حدیث میں جو خوارج ہیں متضنہ ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ بڑے گناہوں کا مرتبہ ہمیشہ میرے جانور کے اندر رہے گا ان کے لیے اس اندر کوئی دلیل نہیں ہے کیونکہ کفر دو طریقے کا ہوتا ہے ایک جو انسان عقیدے کا ہو اور ایک عمل کا ہوتا ہے اگر انسان گناہ کو حلال کر لے تو یہ عقیدے کا کفر ہے لہٰذا وہ جہنم کے اندر ہمیشہ رہے گا کیونکہ اس نے اللہ رب العالمین کو حاکم نہیں تسلیم کیا کہ اللہ رب العالمین کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا لیکن اگر عمل کا انکار ہے عمل میں کوتاہی ہے تو ظاہر بات ہے اس سے نیچے درجے کا گناہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہے چاہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے اور چاہے معاف نہ کرے ہاں اگر شرک اور کفر ہے اور نفاق یہ تین ایسے گناہ ہیں جن کا کرنے والا اگر بغیر توبے کمر جائے گا جہنم کے اندر رہے گا شرک اور نفاذ باقی اور جو گناہ ہیں وہ اللہ تعالی کی مشیت کے تحت ہیں چاہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے اور پہلے جنت میں داخل کر دے یا معاف نہ کرے جہنم میں اور سزا کاٹنے کے بعد پھر جنت کے اندر آئے ایسے حقوق البات کا بھی مسئلہ ہے کہ حقوق بھی معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ بندہ خود معاف نہیں کرے گا اب جو بندہ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا قیامت کے دن اگر اس کے پاس اتنی نیکیاں ہیں کہ وہ ساری نیتیاں جس پر اس نے ظلم کیا ہے ان کو دے دینے کے بعد بھی اس کے پاس نیکیاں باقی رہیں گی اس کے دفتر میں تو جنت کے اندر جائے گا وہ اور اگر اللہ کی رحمت بھی اگر اسے مل گئی اور اگر ایسا ہوا کہ نہیں نیکیاں کم پڑ گئیں اس کی تو پھر جس طرح اس نے ظلم کیا ہوگا اس کے گناہوں کو لا دیا جائے گا پھر اللہ تعالیٰ اسے جہانہ میں داخل کرے گا پھر گناہوں کی سزا پانے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے جنت کے اندر لے کر جائے گا تو یہ اہل سنت اور جماعت خیر صارحقین السلام علیکم شیخ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ شیخ بھائی کا سوال تھا فرض نماز کے بعد دس تصویر یاد ہے تو پڑھنا چاہیے ہاں فرد نماز کے بعد تصویر بالکل پڑھنا چاہیے سبحان اللہ الحمد للہ اکبر اب وہ تینتیس تینتیس بار پڑھے اس کو یا پچیس پچیس بار پڑھے پچیس بار سبحان اللہ پچیس بار الحمد پچیس بار اللہ اکبر اور پچیس مرتبہ اس طریقے سے ہو جائیں گے اور دس کا بھی ذکر آتا ہے لیکن افضل یہی ہے. کیونکہ دس بھی پینتیس کی تعداد میں داخل ہے یا پچیس کی تعداد میں اور کی ہے. فرد نماز کے بعد پڑھنے کی غیر فرد نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا یعنی آیت السی کو جی. بڑی فضیلت اس کی آئی ہوئی ہے جی شیخ, اصحاب, اصحاب اساب العف لوگ ہیں جو جنت اور جہنم کے درمیان میں رہیں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر رہیں گی ان کو اساب العراف کہا جاتا ہے جنت اور جہنم کے درمیان نہ جہنم کے اندر نہ جنت کے اندر جی لیکن پھر بعد میں وہ لوگ جنت کے اندر چلے جائیں گے جی ان کو اساب العراف کہا جاتا ہے جی اللہ نے ایک ہے کے نام سے جی جیسے وساط الموحدین ہیں یعنی وہ توحید والے جنہوں نے گناہ کیا اور اللہ کی رحمت انہیں نہیں ملی جہنم کے اندر چلے گئے تو اللہ تعالیٰ ان کو نکالے گا انبیاء کی شفاعت سے ملائکہ کی شفاعت سے نیر لوگوں کی شفاعت سے پھر اللہ رحمان خود اس ایسے لوگوں پر کرم کرے گا اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جہنم سے نکالے گا تو وہ جب جہنم سے نکال بھی جائیں گے جنت کے اندر جائیں گے تو جہنم کے اندر جو چلا گیا ہے جب وہ جہنم سے نکالا جائے گا تو جہنمن کے, کے درمیان میں ہے تو ایسا شخص جنت کا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ بدرجیہ رحمت کا معاملہ کرے گا لیکن جب حساب و کتاب سب ہو جائے گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت کے اندر لے کر کے آئے گا جی شیخ ایک بھائی پوچھتے ہیں ایک روایت ہے سہیل تو ابا حنیفافی کیا یہ روایت صحیح ہے امام منیفا رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا اگر تو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرص کر تو ہے لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ عرض کہاں ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ کافی ہے یہ امام منیفا رحمۃ اللہ علیہ سے یہ قول بہت مشہور ہے اور ان کے شاگردوں نے بیان کیا ہے اور اس طریقے سے اہل سنت اور جماعت اور اسلف ساریم کے عقید و منحج پر رہنے والے علماء نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر بیان کیا ہے ان کے اس قول کو اور یہ قول بہت بڑا پول ہے امام منیفا رحمۃ اللہ علیہ کا جو لوگ آج ان کا نام لے کر کے اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے وہ خود اس بات کے قائل تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ذات عرش پر ہے اور اگر کوئی یہ کہے کہ عرش پر تو ہے لیکن عرش فتح نہیں کہاں ہے اوپر ہے یا نیچے ہے تو اس کے بارے میں ان کا یہ ہے جو کافر ہو جاتا ہے کیونکہ یہ قرآن اور حدیث میں بے شمار دلیلیںمان القیم رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے تو جو استاد شیخ الاسلام طیٰ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک ہزار سے زیادہ دلیلیں اس کی کہ اللہ تعالیٰ عرص پر ہے اللہ کی ذات ذلوا فروز ہے اب تو ہے کہ اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے ہمارے ساتھ ہے وہ اور ذات مراد کفر کی بات ہے جی ہاں تو یہ ان کا قول ہے ماں منیفا اللہ علیہ کا اور صحیح قول ہے ان کا یہ یعنی انسان کا عقیدہ یہی یہ ہونا چاہیے کیونکہ اس کے علاوہ عقیدہ رکھنا یہ کفر کا عقیدہ ہوتا ہے جی آم. بھائی کا سوال ہے کیا خنوت میں ہاتھ اٹھانا ضروری ہے ہاں تو اگر نماز کے اندر دیکھیے دعا ہاتھ دعا جو وقت ہاتھ اٹھایا جائے گا وہ دعائیں جو نماز سے علاوہ ہیں نماز کے اندر جو دعا کی جاتی ہے اس میں ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا اسی لیے قنوت کے اندر بھی چاہے قوت نازلہ ہو یا قموت مطر ہو اس کے اندر انسان ہاتھ نہیں اٹھائے گا اب دیکھیے پوری نماز دعا ہے انسان سجدے میں دعا کرتا ہے رکو میں دعا کرتا ہے دو سجدوں کے درمیان دعا کرتا ہے تو کیا ہاتھ اٹھاتا ہے نہیں ہاتھ اٹھاتا ہے تو ہاتھ اٹھانے کی جو حدیث ہے وہ نماز کے علاوہ دیگر حالات کے لیے ہے نماز میں اگر کوئی ہے تو ہاتھ نہیں اٹھائے گا رکو میں جاتے ہوئے رکو کے بعد سے اٹھاتے ہوئے رکاوت کے لیے تو مسنون ہے لیکن دعا کے لیے ہاتھ کھانا یہ کیا ہے یہ نماز کے اندر یہ مسنون نہیں ہے نماز کے علاوہ دیگر حالات میں یہ انسان کے لیے مسنون ہوتا ہے جی ایک طرح سوال ہے کہ مسجد میں جب لوگ داخل ہوتے ہیں تو زور سے سلام کرتے ہیں جبکہ لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کیا اس طرح سلام کرنا صحیح ہے نماز مسجد میں داخل ہوتے وقت سلام کرنے کا ثبوت آتا ہے حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب کوئی مسجد میں داخل ہوتا سلام کرتا تو آپ نماز میں ہوتے تھے تو آپ اپنے داہنے ہاتھ کو اٹھا کر کے میرا داہنا ہاتھ ہے کوئی بایاں نہیں سمجھے کہ کیونکہ تھرنٹ کیمرہ تو داہنے ہاتھ سے جو ہے آپ سلام کا جواب دیا کرتے تھے اس طریقے سے اٹھا کرتے کے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان مسجد میں داخل ہوتا ہے تو سلام کر سکتا ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ اگر وہاں پر لوگ ہیں نماز پڑھنے والے قرآن کی تلاوت کرنے والے تو اس طریقے سے بنڈ آواز سے نہ کرے کہ سب کو تشویش ہو جائے اور سب یعنی دیکھنے لگے کون آ گیا, کون آ گیا, اس طریقے سے اس طریقے کی سے بچنا چاہیے البتہ مسجد میں داخل ہوتے وقت انسان سلام کر سکتا ہے اور دعا پڑھے اور سلام کرے आ, یعنی لیکن اتنے بنڈ آواز میں نہیں جس سے لوگ تشویشیں مبتلا جی شیخ آ جائیں گے آ شیخ خرید. ابھی تک تو نہیں ہے آ, ایک بھائی سوال ہے کیا یہ صحیح ہے اہل البا ہیں ان کے سے خطہ تعلق رکھتے ہیں اہل البدا سے قطع تعلق کیا جائے گا لیکن ابھی جو حالات ہیں ان حالات میں ان سے قط تعلق کرنا یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ وہی لوگ زیادہ ہیں اب آپ ان سے قطع تعلق کریں گے تو ان کی اصلاح کیسے ہوگی اور پھر وہی لوگ غالب آ جائیں گے ایسا اگر معاشرہ ہو کہ جہاں پر ان کے ساتھ قطع تعلق کرنے سے ان پر اثر انداز ہو تو انسان قطع تعلق کرتا ہے کیونکہ قطع تعلق کا مافق دعوت ہے اور ان کی رہنمائی اور اصلاح ہے اللہ قسور صلی اللہ علیہ وسلم نے قطع تعلق کیا جو قطع تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے پچاس دنوں تک فطع تعلق آپ نے کیا اس کا فائدہ ہوا اس کا, اس کا اس کا اثر ہوا تو اگر جہاں اچھے اور سچے لوگ ہیں سچے عقیدے کے لوگ ہیں اور وہاں پر قطع تعلق کرنے سے اگر فائدہ ہوگا یہ دیکھا جائے گا مصرحت اگر اس کے اندر ہے تو کیا جائے گا اور اگر مصرحت نہیں ہے تو قطع تعلق کرنے سے نقصان کے علاوہ اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس हम ہم ان کے درمیان رہ کر کے ان کی الاح کی کوشش کریں وہ تو یہ چاہیں گے کہ آپ الگ ہو جائیں تاکہ آپ ان تک دین کی بات تو عید کی بات سنت کی بات نہ بتا سکیں آپ ان کی بداعت سے دعوت رکھیں ان کی بداعت سے گپت رکھیں لیکن ان سے نہ رکھیں اور ان سے گناہ کی بنا پر رکھیں لیکن ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کو دین کی بات پہنچائیں ابو طالب کو آپ, آپ تھے. اور آخر تک آپ ان کی اصلاح کی اور سلام پر اسلام قبول کرنے کے لیے کوشش کرتے رہے تو اس طریقے سے ہماری بھی یہی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم بھی ان کے ساتھ بہتر معاملہ کریں تاکہ ان کی اصلاح ہو جائے لیکن اگر ایسا ہو کبھی کہ اگر انسان ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے خود اس کے اندر گناہوں کے اندر اور اسی بدھات اور اس کے اندر چلا جائے گا تو ان سے دوری اختیار کر لے لیکن یہ مطلب نہیں کہ ان کے ساتھ دعوت اور میل جول تمام چیزوں کو توڑ دے جی یعنی ان کے ساتھ اگر ان کے گھر میں رہے گا اور انہیں کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا تو اسی صورت میں وہ ان پر غالب آ جائیں گے تو اگر یہ ڈر اور خوف ہے انسان ان سے دوری اختیار کر لے لیکن اس کا مقصد ہو کہ ان کی اصلاح کا اور انہیں دن کی بات پہنچانے کی کوشش کرتا رہے اور تاکہ ان کی اصلاح ہو ہمارے شیخ آ گئے ہیں اس لیے بات یہیں پر ختم کرتے ہیں اور پھر شیخ سے ہم سنتے ہیں ذراک اللہ السلام علیکم و اللہ الحمدللہ رب العلمین وصلاۃ والسلام على سید الانبیاء نبی نبینا محمد وعلى علیہ وصحبی اجمعین اما بعد پچھلے مجلس میں بلوغ المرام کے آخری حصے کتاب الجامع سے باب البر وصلاح کی دوسری حدیث کا مطالعہ ہم نے کیا جس میں ہم نے دیکھا کہ قطع رحمی انسان کے جنت میں جانے میں رکاوٹ ہے اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ قطع رحمی کے کیا معاملات ہیں کیا معنی ہیں اور اس کے کیا مراتب ہیں اور اسی طرح سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جنت میں نہ جانے کے سلسلے میں جو وعید ہے اس کے کیا معنی آل و سنجما کے نزدیک ہیں اب ہم آگے بڑھتے ہوئے حدیث نمبر تین کا مطالعہ کریں گے اسی باب سے اور یہ ایک بڑی حدیث ہے جس میں چھ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں جن سے بچنا ہر مسلمان کیلئے ضروری ہے حدیث کی الفاظ ہیں وعن المغیرہ بن سعید رضی اللہ عنہ, عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات ووعد البنات ومن عنوہات وکرہ لكم قیل وقال وکفرت السؤال واضاعت المال متفق علیہ مغیرہ ابن سعید اور تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علیکم اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کر دیا ہے اپنی ماں کے ساتھ رشتہ توڑنا بس سلوکی کرنا اس چیز کو وا البنات اور حرام کیا ہے بچیوں کو زندہ دفن کرنے سے حرام کیا ہے بچیوں کو زندہ دفن کرنے کو وہ منانوہ اور روک لینے اور مانگنے کو اس کی تفصیل ہم آگے دیکھیں گے وہ کرم قیلا وکال اور اس نے اس بات کو سخت ناپسند کیا ہے کہ چیز کو قیل وقال قیل وکال میں پڑے رہنا فلاں یوں کہا یوں بھی کہا جاتا ہے اور ایک تو یوں کہتا ہے قیلا وقال قطر تسوال اور خوب سوال کرنا اس کو بھی پسند نہیں کیا ہے وہ مال کو ضائع کرنا اس کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے متفق بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کی ہے یعنی آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کے ساتھ بسلوکی کرنے بچیوں کو زندہ دفن کرنے اور اپنے مال کو روک رکھنے اور دوسروں سے مطالبہ کرنے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے دوسروں سے مانگنا اور خود کے پاس ہے پھر بھی خود نہیں دینا اور دوسروں سے چاہنا اس کو حرام کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کثرت سوال کو اور اضاعت مال کو اللہ تعالی نے سخت ناپسند کیا ہے آئیے اس کی تفصیل کیا ہے دیکھتے ہیں یہ چھ باتیں ہیں جن سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے اگرچہ جی حدیث کا پہلا جو حصہ ہے عقوق العمہات اس باب میں اصل محور اس اس لفظ پر ہے مقصود اس حدیث کا اس باب میں ذکر کرنا اس کا مقصد یہی ہے کہ ماؤں کے ساتھ میں بد سلوکی نہ کی جائے ابن حجر نے پہلی حدیث بیان کی سلا رحمی کی فضیلت میں جس میں ترغیب ہے اس کے بعد انہوں نے قطع رحمی کی حدیث بیان کی جس میں ترغیب ہے شیخ ابن وفیم رحم اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے ترغیب کی حدیث بیان کی ڈراوے کی ترحیب کی حدیث کے عموم کے بعد اب خاص طور سے ماں کا ذکر کیا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی جیسا کہ ہم نے پچھلے پہلے درس میں دیکھا تھا کہ صحابی صاحب کہا میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے تو کہا کہ تمہاری ماں کون ہے اس کے بعد ماں اس کے بعد کون ہے ماں اس کے بعد کون باپ پھر اس کے بعد جو رشتہ دار ہیں اس کے بعد جو رشتہ دار ہیں پھر تو معلوم ہے کہ ماں کا معاملہ رشتہ داری کے اعتبار سے سب سے پہلے اونچا اعلی ہے اہم ہے اس لیے ابن حجر نے یہاں پر حدیث ذکر کی کہ ماں کے ساتھ بدسلوکی کرنا ایک بہت بری چیز ہے اور یہ حرام ہے ماں کا دل دکھانا ماں کو رلانا ماں کو ستانا ماں کو تکلیف دینا ماں کی خدمت نہیں کرنا ماں کی ضروریات پوری نہیں کرنا اس کو گالی دینا اس کے مار پیٹ کرنا اس سے بدتر چیز ہے یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اس کے ذمن میں آتی ہیں تو عقوق الامہات ہٹ اس میں تعمیم ہے ساری مائیں چاہے وہ مومنہ ہو یا کافرہ ہو ان سب کے ساتھ میں ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرے اُم سلم ردی اللہ تعالیٰ کی آپ نے یا اسی طرح سے اور بھی حدیث ابو رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ دیکھیں تو ماں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا چاہیے تو آئیے دیکھتے ہیں یہ چھ چیزیں کیا ہیں چونکہ حدیث آ, میں اور بھی پانچ چیزیں ہیں تو ان سب کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ اس راہ سے ہم نہ صرف اس باب سے مناسبت والی حدیثوں کو سمجھیں اس ٹکڑے کو سمجھیں بلکہ اس میں اور جو علمی فوائد ہیں کبھی وہ عقیدے کے اعتبار سے ہوگا کبھی فقی اصول کے اعتبار سے ہوگا کبھی اخلاقی اعتبار سے ہوگا تو اس اعتبار سے چونکہ کتاب الجامع ہے تو اس میں ایسی حدیثیں جو جس میں بہت سارے معنی پائے جاتے ہیں لہٰذا ہم کو ان ساری چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے آئیے دیکھتے ہیں اللہ اس میں دو حصے ہیں ابھی میں ان اللہ ارمارے کو ایک ٹکڑے میں تین باتیں بیان کی گئی ہیں کہا کہ اللہ نے تم پر حرام کر دیا ہے اور پھر تین چیزیں بیان کی ہیں اس کے بعد کہا کہ وہ کرم اور اللہ نے تمہارے لیے اس چیز کو سخت ناپسند کیا ہے اور پھر تین چیزیں بیان کی ہیں تو ایک میں حرمت کا بیان ہے ایک میں کراہت کا بیان ہے کوئی اس سے دھوکا کھا سکتا ہے کہ دیکھو وہ تو حرام ہے یہ مکروح ہے حرام اور مکروح کی اصطلاح اگرچہ معتبر ہے لیکن یہ متاثرین فقاہ کے نزدیک ہے یعنی جب فقہی بحث ہوتی کسی مسئلے میں اور احکام کے مراتب بیان کیے جاتے ہیں تو علماء عام طور سے پانچ مراتب اس کے ذکر کرتے ہیں جیسے ایک ہے واجب یا اس کے علاوہ مکتوب یا فریضہ جو اس کے کہتے ہیں فرد ہے پھر کہتے ہیں مستحب پھر کہتے ہیں مباح پھر اس میں شدت کے اعتبار سے زیادہ شدت والا کہتے ہیں محرم یا حرام اور اس کے بعد کم شدت کے اعتبار سے کہتے ہیں مقروح تو حرام اور مکروح میں جو فرق ہے یہ فکا کرتے ہیں اور اس کو مانتی وہ غلط نہیں لیکن قرآن اس قریب میں جو یا احادیث میں جو مکروح کا جو لفظ آتا ہے کریحہ کا جو لفظ آتا ہے یہ ہمیشہ ہلکے ناپسندیدہ کے لیے نہیں آتا ہے کبھی وہ حرام کے لیے بھی آتا ہے تو اس سے کوئی دھوکہ نہ تھا کہ پہلی تین چیزیں تو حرام ہیں دوسری حرام نہیں ہے بلکہ بعض اوقات اس میں زیادہ شدت بھی پیدا ہو جاتی ہے حرام ہے اور اللہ کو سخت ناپسند ہے اس معنی بھی آتا ہے سورے بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے کئی چیزیں بیان کی جس میں شرک بھی ہے اور پھر اللہ نے کہا کہ کل <سلام> ادارے کا کا نہ سید اوہند اور یہ تمام چیزیں اللہ کے نزدیک بری ہیں اور ناپسندیدہ ہیں مکروح ہیں تو وہاں مکروح کے معنی نہیں کہہ سکتے چلتا ہے نہیں یہ تو اچھا یہ تو بھی چلتا ہے ایسا نہیں کہہ سکتے آپ وہاں مکرو جو ہے محرم کے معنی میں بلکہ سخت محرم کے معنی میں لیکن بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ شریف میں کوئی مکرو نہیں ہے بلکہ بس یا تو حلال ہے یا تو حرام ہے یہ مکرو کہاں سے لے آئے یہ جہل کی علامت ہے اس لیے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اہل علم کی باتوں کو بھی پڑھے علماء نے ان چیزوں کو جو حرام نہیں ہے لیکن نہ کرنا بہتر ہے ایسی چیزوں کو مکروہ کہا ہے کیونکہ ایسی بھی تو کچھ چیزیں ہیں کہ جو اگرچہ حرام نہیں ہے لیکن پسندیدہ بھی نہیں اور وہ مباح کے درجے میں بھی نہیں ہے کرو بلکہ اس درجے میں ہے کہ نہ کرنا زیادہ اچھا ہے تو ایسی چیزوں کو آپ کا آپ کہاں رکھیں گے نماز میں بار بار کو جانا آپ اس کو کیا کہیں گے ابھی حرام ہے حرام کی دلیل لاؤ جائز ہے تو پھر کرو درمیان میں اس کے یعنی ایسا کہ جو حرام تو نہیں ہے لیکن پسندیدہ بھی نہیں ہے اس کا ترک بہتر ہے اس کا ترک بہتر ہے وہ مطلق مباح سے کچھ ہٹ کے اگرچہ وہ حرام نہیں لیکن ترک اس کا کیا ہے بہتر ہے تو فقہ نے اہل علم نے اور عام طور سے اہل علم نے اس کو قبول کیا ہے آپ اگر قبول نہیں کرتے تو آپ کا علم آپ کی عقل آپ کی ساتھ لیکن اہل علم کی مجلس میں یہ مقبول ہوتا ہے تو یہ بات یاد رکھے تو یہ بھی فرق ضروری تھا بتانا تاکہ لوگ غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو پہلی چیز کیا ہے جس کو اللہ نے حرام کیا ہے اپنی ماں کے ساتھ بدسلوکی کرنا اللہ و رحم اللہ فرماتے ہیں سبل السلام میں جو بلوغ المرام کی شرح ہے کہتے ان انما خصت الام ابہارن حقیح لعظم اللہ فل ابو محرم عقوقه کوئی آدمی یہاں سوال پیدا اس کو سوال پیدا ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں کہ حدیث میں آیا کہ ماؤں کے ساتھ بدسلوکی کو اللہ نے حرام کیا ہے تو کیا باپ کے ساتھ کر سکتے ہیں یہاں باپ کا ذکر کیوں نہیں ہے ماں کا ذکر ہے تو باپ کے ساتھ کیا گنجائش ہے اس کی یا اتنا اہم معاملہ نہیں باپ کے ساتھ بدسلوکی ہے کہتے ہیں کہ ان ماں خوشل او مونا اظہار یہاں پر ماں کا ذکر خاص طور سے اس لیے کیا گیا کہ اس کا حق زیادہ عظیم ہے آپ نے پچھلی حدیث میں دیکھا تھا تین مرتبہ حسن سلوک کا ذکر جب صحابی نے پوچھا کس کے ساتھ کرنا چاہیے تین مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا ذکر کیا چوتھی مرتبہ میں باپ کا بھی ذکر کیا ہے تو معلومہ کہ باپ اس سے خارج نہیں ہے لیکن مقدم ماں ہے کیوں اس کی کئی وجوہات علماء نے ذکر کی کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں ماں باپ کے مقابلے میں خاص ہوتی ہے باپ کو چیزیں نصیب نہیں ہوتی ہے تین تکلیفیں بچے کی ماں اٹھاتی ہے باپ نہیں حمل کی تکلیف باپ کو ہوتی ہے نہیں حمل کی تکلیف ماں کو ہوتی ہے پیٹ میں بچہ لیے گھومنا نو مہینے تک ماں کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے سردی گرمی بارش بخار الٹی اور نہ جانے کیا قے ہوتی ہے اس کو سب کچھ برداشت کرتی ہے کتنے پرہیز کرتی ہے وہ تکلیف ماں برداشت کرتی باپ نہیں پھر وز حمل ولادت کی تکلیف بچہ ہونے کی تکلیف باپ تو انتظار کر رہا کرتا رہتا ہے لڑکا ہوا کہ لڑکی کیا ہوتا معلوم نہیں وہ خوشی میں باہر بیٹھا ہوا انتظار کر رہا ہوتا ہے اندر تکلیف کون اٹھا رہا ہوتا ہے دوا خانے میں ماں تو ولادت کی تکلیف ماں کو ہوتی باپ کو نہیں نمبر تین بچے کو دودھ پلانے کی تکلیف ردائت وہ سارے وہ ساری تکلیف جو خود کھانا اپنے جسم سے جو غذا بن رہی دودھ بچے کو پلانا وہ دو سال تک دودھ پلانا یہ تکلیف ماں برداشت کرتی تین چیزیں ایسی جو باپ نہیں ماں کے پاس ہی ہوتی ہے یہ تین مشقتیں تین ذمہ داریاں ماں کے پاس ہوتی ہیں تو تین مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں ماں ماں ذکر کیا علماء نے ایک وجہ یہ بھی بتایا کہ تین چیزیں ماں کو نصیب ہوتی جو باپ کو نصیب نہیں ہوتی ہے. لہٰذا ماں مقدم ہے تین بار اسی لیے بیان کیا چوتھی مرتبہ باپ کا ذکر کیا کیونکہ اس کی پیدائش میں باپ کا بھی دخل ہے اور اس کی پیدائش کے بعد اس کی ذمہ داریاں کھانا پینا اور لباس اور ساری چیزیں باپ بھی اس میں شریک ہوتا ہے لیکن یہ تین چیزیں ماں کے ساتھ خاص ہے تو کہتے ہیں کہ ماں کا ذکر آیا ہے کہ ماں کا حق زیادہ عظیم ہے وہ اللہ خل ابو محرم ورنہ دیکھا جائے تو شریعت میں باپ کے ساتھ بدسلوکی بھی عقوق میں آتی ہے باپ کے ساتھ بھی اب بد سلوکی نہیں کر سکتے ہیں ماں کے ساتھ بھی سلوک کرنا ہے باپ کے ساتھ بھی سلوک کرنا ہے لیکن ماں کا حق عظیم ہے شیخ محمد ابن صحل اللہ فرماتے ہیں فما عقوق الحاط ماں کے ساتھ بدسلوکی کرنا یا عقوق حق کا کیا مطلب ہے اس کا کہتے ہیں نقول قاد اب القیام ببرحیم یہ کہ ماں کے ساتھ میں نیکی اور حوصن سلوک کو آدمی چھوڑ دے اچھا سلوک اس کے ساتھ نہ کرے کہتے ہیں کہ تجا انفقات ان فلاف ماں پر خرچ اس کے خرچے ہیں کھانا پینا لباس دوائی سے لے کے بہت ساری چیزیں ہیں آدمی کے اوپر اولاد کے اوپر لازمی وہ خرچ کرے ماں کے اوپر وہ نہیں کرتا ہے خرچ اس کے لیے خرچ نہیں کرتا ہے جو اس کی بنیادی ضرورتیں ہیں تاج بسائد تو فی حاجت ہی کہ ماں کی ضرورت ماں بوجھ اٹھا رہی ہے اور یہ دیکھا کھڑا دیکھ رہا اس کو اس کا کام ہے کہ ماں کو تو ہٹا کے خود کرے یا مثلا وہ کچھ کرنا چاہ رہی تو اس میں اس کی مدد کرے یا کسی بھی چیز میں اس کی یعنی بہت سارے اس کی ذمہ داریاں ہیں ضرورتیں ہیں اس میں یہ اس کی مدد کرے لیکن وہ مدد نہ کرے تو یہ کیا ہے اس کے ساتھ عقوق ہے یا جی وہ تمری دہا فلاں ماں بیمار ہے بیماری میں اس کی دیکھ بھال کرنا اس کو دوا دینا اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اس کو امید دلانا وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں اس کی تمریز میں آتا ہے بیمار ماں ہے تو بیماری میں اس کا اس کی دیکھ بھال کرنا لیکن ایسا آدمی نہ کرے تو کہتے فلاں یما ردھا اس کی تمریز نہ کریں یہ بھی مقوق الدین سے تو خرچ کرنا تعاون کرنا مدد کرنا اور اسی طرح سے بیماری میں اس کے لیے دیکھ بھال کرنا یہ ساری چیزیں سلا رحمی میں آتا ہے یہ نہ کرنا قطا رحمی ہے ماں کے ساتھ بس شروع ہے کہتے ہیں کہ المہم انقوع کا ان عدم القیہ میں کہتے ہیں کہ عقوق جو ہے قطع قطار رحمی ہے. عقوق جو ہے ایک منٹ میں حضر چاہتا ہوں کہتے کہ المحم العقوق کا قط اور عدم القیامی مصالح ہند کہتے کہ عقوق جو ہے یہ سلا رحمی کے برعکس ہے سیلا رحمی نہ کرنا اور کہتے ہیں کہ وہ ہوا عدم القیہ میں بھی کہ ان کی مستحتوں کے لیے قائم نہ ہونا یا ان کی مستحتوں کی حفاظت نہ کرنا ان کا ان کی ذمہ نہ لینا یہ ماں باپ کے ساتھ یا ماں کے ساتھ میں بسلوکی بس میں شامل ہے فتح دل جلال میں شیخ نے بات کہی ہے اسی طرح سے کہتے ہیں کہ فعن قالا داس کہتے ہیں کہ کوئی کہنے والا یا پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے کہ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ماؤ کا ذکر کیوں کیا کہتے ہیں کہ نقول و ب نسبتی کہتے ہیں کہ اس لیے کہ عام طور سے قطع رحمی جو ہوتی ہے یہ ماؤہی کے ساتھ میں ہوتی ہے لے اندا اور خودی اس لیے کہ باپ جو ہوتا ہے وہ آدمی ہے قوی ہے وہ اپنا حق اپنے ہاتھ سے چھین کے لیتا ہے بعض طاقت ہوتا ہے ڈانٹ ڈپڑ کرتا ہے یا اسی طرح سے قاعدے سے یا جس طرح سے بھی ہوتا ہے اپنا حق وہ لے لیتا ہے طاقت سے لاکھن المر اتمسکین لیکن عورت جو ہوتی ہے بیچاری مسکینہ کمزور ہوتی ہے فیخون العق کو بھی نسبت لہا اس لیے اسی لیے کہتے ہیں کہ عقوق عام طور سے ماں کے ساتھ ہوتا ہے کی ماں کے ساتھ ہوتی ہے بیٹے سے تو باپ سے تو خوب ڈرتا ہے اس کے ساتھ کی نہیں کرتا ہے لیکن ماں کمزور ہوتی ہے جواب نہیں دیتی ہے یا حق اپنا مانگ چھین کے لے نہیں سکتی ہے طاقت پر نہیں ہوتی ہے, کچھ کر نہیں سکتی ہے لہذا اولاد عام طور سے کی زیادہ ماں کے ساتھ کرتی ہے اس لیے حدیث میں خاص طور سے ماں کا ذکر آیا ہے حدیث میں خاص طور سے ماں کا ذکر آیا ہے خصوصاً آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں بلکہ عام طور سے باپ کی عمر ماں سے زیادہ ہوتی ہے اور بڑھاپا پھر دنیا میں بھاگ دوڑ میں کبھی میں, کبھی کبھی ایکسیڈنٹ میں بیماری سے سے کسی وجہ سے اس کی موت پہلے ہو جاتی ہے بعد میں ماں بچتی ہے اب جب ماں اکیلی رہ جاتی ہے تو باپ بھی نہیں ہے اس کے ساتھ میں کوئی نہیں اکیلی ہے اب اس کی کمزوری اور بڑھ جاتی ہے اب بعض اوقات اس سے سلوک بد سلوکی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اولاد جو ہے اس پر ماں بوجھ بن جاتی ہے اور اس کے ساتھ زیادہ بدسلوکی کرتا ہے آپ کو اس کا دفاع کرنے والا بھی نہیں ڈیفینڈ کرنے والا بھی نہیں اب اس کے لیے کوئی بولنے والا بھی نہیں تو ایسی صورت میں ماں سے زیادہ بدسلوکی ہوتی ہے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں خاص طور سے ماں کا ذکر کیا کیونکہ کمزور کا حق زیادہ مشکل سے ملتا ہے لہذا اس کے بارے میں زیادہ تاکید کی گئی کہ کہیں اس کی کمزوری تمہارے لیے بدسلوکی کا سبب نہ بن جائے. نمبر دو دوسری بات جس کو اللہ نے حرام کیا وہ کیا ہے وہ ادل بچیوں کو زندہ دفن کرنا بچیوں کو زندہ دفن کرنا یہ دوسری برائی ہے ایک برائی جو ہے ماں کی نسبت سے ہے دوسری اولاد کی نسبت سے ہے عورت دونوں میں عورت ہے اب دیکھیں اس حدیث میں شروعات کی عورت سے ہوتی ہے وہ سارے لوگ جو عورتوں کے بہانے سے اسلام کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ دیکھیے حدیث میں ماں کا ذکر آ رہا ہے مرد کو چھوڑ کے عورت کا ذکر آ رہا ہے پھر بیٹے کی بجائے بیٹی کا ذکر آ رہا ہے اور دو برائیاں جو سماج میں عورت کی نسبت سے ان کا تذکرہ ہو رہا ہے ووا دل بناچ بچیوں کو دفن کرنا زندہ دفن کرنا یہ بھی حرام ہے اور یہ عرب میں پایا جاتا تھا عرب میں بچیوں کو لوگ زندہ دفن کرتے تھے قبائلی آر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نے بھی اس کے بارے میں فرمایا وہ ادل مچ بے بن قوت قیامت کے دن زندہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کس گناہ کی وجہ سے تجھے قتل کیا گیا تھا تیرا کیا گناہ تھا کہ تجھ کو قتل کیا تیرے باپ نے یا فلان وہ ادل مدیلت یہ اس سے پوچھنا یہ زیادہ تشدید کی وجہ سے ہوگا اور بھیانک معاملہ اس سے پوچھا تیرا کیا غصور تھا؟ کو قتل کر دیا گیا معلوم ہے کہ بچی کو زندہ دفن کرنا یہ قتل شمار ہوتا ہے یہ قتل ہے اللہ کے نزدیک بھی ائی دم بن کیا گنا تھا تیرا اس میں اس طرح بھی اشارہ ہے کہ اس کا تو کوئی گناہ بھی نہیں تھا جوابی طور پر قتل کیا ایسا بھی نہیں ہے کیوں قتل کیا اس کو تو یہ اس زمانے میں ہوتا تھا جو اللہ نے دوسری جگہ فرمایا وہ ادا بشرہ دد ان تھا وجہ مسودیم <كَذِيم> ان لوگوں کا حال یہ ہے مشرقین کا حال یہ ہے کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پر کالک چھا جاتی ہے چہرہ کالا پڑ جاتا ہے ول وجہ مسو قویم <كَذِيم> اور وہ اپنے غم کو گویا چھپا رہا ہوتا ہے پی جاتا ہے اپنے غم کو اندر ہی اندر گھٹ رہا ہوتا ہے غم کی وجہ سے یا تبارا قومس اما بشربی وہ قوم سے چھپتا چھپاتا پھرتا ہے اس بری خبر کی وجہ سے جو اس کو سنائی گئی تھی <التراب> اور وہ اس دوی دھا میں ہوتا ہے وہ اس اے, یعنی دو میں سے ایک کو چننے پر سوچ رہا ہوتا ہے کہ کیا کروں سک ہو الاح چاہے تو اب کیا کرے وہ یا تو اس کو وہ ضلعت کے ساتھ پالتا رہے روکے رکھے اپنے پاس سنبھالتا رہیں پرورش کریں ذلت کے ساتھ ام فی تراب, یا پھر اسے مٹی میں دبا دے دفن کر دے کیا کرے وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ دو میں سے کیا کروں اگر اس کو سنبھالتا ہوں پالتا ہوں تو ذلت کے ساتھ پالنا پڑے گا ورنہ پھر اسے کیا کرنا پڑے گا زمین میں دبا دینا پڑے گا دفن کر دینا پڑے گا زندہ درگور کرنا پڑے گا کیا کروں دونوں میں سے ایک چوائس ہوتی ہے اس کے سامنے دو میں سے ایک سماج کی وجہ سے الاسا امکمون کیسا برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے صورت النحل میں آیت نمبر اٹھاون اور انسٹھ میں اللہ رب العالمی نے اس کو برا کہا ہے اور کتنے یعنی سخت الفاظ میں اس کی تردید کی ہے یہ اس زمانے کی چیز خاص نہیں ہے آج بھی ہوتا ہے آج بھی ہوتا ہے فرق اتنا ہے کہ اس زمانے میں پیدا ہونے کے بعد لوگ زمین میں ریگستان میں لے جا کے اس کو دفن کرتے تھے آج کیا ہوتا ہے آج پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ میں اس کو دفن کر دیا جاتا ہے के کے ذریعے سے ابارشن کر کے آج دیکھیے کتنے ہندوستان جیسے ملک میں ترقی یافتہ ملک यहां اتنا لیکن یہاں بھی آج ایک بڑا طبقہ ہے پڑھے لکھے جاہل صاحب آپ دیکھیے اگر ڈاکٹر آگے بول دے بیٹی ہوئی آپ کو ڈاکٹر تو بولتی نہیں اور نرسز بولنے کے لیے بولتی میں نہیں سناؤں گی تا کے خبر یہ خوش نہیں ہوگا بیٹھا ہوا انتظار میں کہ بیٹا بیٹا بیٹا بیٹا تو اب اس کو جا کے بیٹی ہوئی بولنا اور خصوصاً اگر پہلی بھی بیٹی تھی تو اور سیکنڈ بیڈ نیوز اس کو سنانا. بولتے میں نہیں بھائی تا کے بے. تو جا کے سنا خبر تو اس کو بری خبر مانا جاتا ہے یہی یہی اس زمانے میں بھی تھا یہ جاہلیت, یہ جاہلیت ہے بلکہ یعنی سلب سے ملتا ہے جس عورت کو پہلی بیٹی ہو یہ اللہ کی طرف سے برکت کی اور خیر کی علامت ہے اس عورت کی خیر والی ہونے کی علامت ہے کہ اس کو پہلی بیٹی رہی اللہ تارا تو یہ بری بات نہیں ہے تو اس زمانے میں لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے ابن اسیم رحم اللہ فرماتے واہل و اد البنا اقدال یہاں پر وہ عدل بنا ہے تو بیٹوں کو دفن کرنا وہ برا نہیں ہے کیا بیٹیوں کا ذکر کیوں آپ بیٹیوں کا ذکر کہتے ہیں واہل و کہتے کہ کیا بیٹوں کو دفن کرنا بھی ایسا ہی حرام ہے کہتے کہ نام ہاں وہ بھی حرام ہے کیونکہ بعض حدیثوں میں بیٹوں کا قتل بھی آیا ہے آگے وہ حدیث آئے گی اس لیے میں ذکر نہیں کر رہا ہوں نام لے ان تقیدہ ہونا فلاں کہتے کہ کوئی اسے مطلب نہ لے کے دفن کرنا جو ہے کا برا ہے بیٹوں کا جائز ہے نہیں یہ مطلب کوئی نہ لے اس حدیث سے بلکہ مراد یہاں پر اس لیے تقید اس کی ہے کہ عادت وہاں پر عام طور سے بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کی تھی اس سماج میں جو عادت تھی لوگوں کی وہ بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا زیادہ معمول تھا بیٹوں کو بہت کم کرتے تھے دفن عام طور سے بیٹیوں کا دفن کرنا وہاں پر معمول بھی ہی تھا لہٰذا اس معمول کی وجہ سے اس کو ذکر کیا جا رہا ہے نہ یہ کہ بیٹوں کو دفن کرنا جائز ہے صرف بیٹیوں کا منع ہے تو یہ بھی بات یاد رکھیں نمبر تین وہ منان و ہاتھ وہ کا مطلب روک رکھنا اپنی خیر کو وہ لاو، لاؤ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تو برہا نقو جسے کہا ہاتھ کا مطلب ہوتا ہے لاؤ یعنی اپنے پاس کا آدمی روک رکھے اور دوسروں سے لاؤ مانگے، اپنی خیر روک رکھنا اور دوسروں سے خیر کو مانگتے رہنا اپنا مال سنبھال کے رکھنا دوسروں سے مال مانگتے رہنا اور من ان وہات یہ دو چیزیں جمع کر لینا اس کو بھی حرام قرار دیا ہے ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں من ان وحاتی, وحاتی کہتے وا سر نہیں من اما میرا بے قلبہ آدمی یہاں پر کس چیز کو حرام کیا گیا ہے کہتے نمبر ایک منان کہ جو آدمی کو کہا گیا ہے کہ وہ خرچ کرنا لازم ہے جیسے مثلا زکوۃ دینا اس پر فرض ہے تو آدمی زکات کو روک کے رکھے نہ دے یا محروم ہے پریشان حال ہیں یا رشتے دار ہیں یا ماں باپ ہیں یا اولاد بی بچے ہیں آدمی ان پر جس پر خرچ کرنا اس پر لازم ہے جن راستوں میں خرچ کرنا اس پر فرض ہے جس کا حکم اس کو دیا گیا ہے اس کو روک دے نہ خرچ کرے اور جس کا عطا کرنا لازم ہے اس کو روک کے رکھے وہ طلب مالا استحق کو اخلا ہو اور جس کا لینا اس پر جائز نہیں ہے جیسے مثلا زکات کا مستحق نہیں ہے لیکن کوئی آدمی کہے کہ بھائی زکات ہے کوئی لینے والا ہے کہ ہوں لائیے آنے دو تو جس کا وہ مستحق نہیں ہے اس کو مانگے جو اس پر فرض ہے اس کو نہ دے جس کا مستحق نہیں ہے اس کو طلب کرے تو یہ دونوں چیزیں جمع کرنا یہ بھی حرام ہے زکوٰۃ کا روک رکھنا حرام ہے اور زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے پھر بھی لینا یہ بھی حرام ہے تو یہ معنی ایک مانا ومن ان وہاتی کے یہ ہے ابن حجر نے فتح الباری میں یہ بات کہی ہے شیخ ابن رحم اللہ فرماتے ہیں لا نسبتی ناسی ہے۔ کہتے ہیں فت والاکرام میں کہتے ہیں اس کے پاس جو مال ہے اس میں سے تو کبھی کسی کو دیتا نہیں دوسروں پر کبھی خرچ کرتا نہیں اور دوسرے لوگوں کا جو مال ہے ہمیشہ ہاتھ ہی کرتا, یعنی کرتا ہے یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے اس کو بھی اللہ تعالی نے پسند نہیں کیا حرام کیا اس کو اسی طرح سے آپ دیکھیں گے حدیث میں مال روکنے کے بارے میں کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر دن جس میں بندے صبح کرتے ہیں اللہ ملکانی دو فرشتے اللہ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں ہر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے لوگ صبح کرتے ہیں اس میں دو فرشتے نازل ہوتے ہیں ہر صبح فیاق الحد ایک فرشتہ کہتا ہے اللہ منفی خلفا اللہ خرچ کرنے والے کو اس کے خرچ کا بہتر بدلا آتا جو لوگوں میں خرچ کر رہا ہے خیر کے راستوں میں کبھی مسجد کے لیے کبھی غریب فقیر کے لیے کبھی رشتہ داروں میں کبھی کسی اور کے لیے جو بھی خیر کے کاموں میں خرچ کر رہا ہے اللہ اس کے جو مال اس کا جا رہا ہے اس کا بہتر بدلہ اس کو دے اس کے بدلے اور اس کے مال کو بڑھا دعا دیتا ہے فرشتہ و یق اللہ عقیم ممسکن اے اللہ جو مال کو روک کے رکھتا ہے ان راستوں میں خرچ نہیں کرتا جن میں خرچ کرنا اس پر فرض ہے اللہ اس کے مال کو برباد کر اس کے مال کو تلف کر اس کے مال کو تباہ کر یہ ہر دن دو فرشتے دعا کرتے ہیں لہذا ہوا آدمی سوچ لے جو آدمی ذمہ داریوں سے فرار اختیار کر رہا ہے جہاں اس کو خرچ کرنا چاہیے نہیں کر رہا ہے وہ سوچ لے کہ روزانہ ایک فرشتہ اس کے لیے بد دعا کر رہا ہے روزانہ ایک فرشتہ اس کے لیے بدعا کرتا ہے صبح سویرے امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے کتاب الزکت میں صحیح بخاری حدیث نمبر 1442 پر اب آئیے دوسری حصے کی تین چیزیں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قیل وقال کو ناپسند کیا ہے امام الخطابی رحم اللہ فرماتے ہیں یوتھ الا جین قیل وقال دو اعتبار سے اس کی تعویل ہو سکتی ہے ایک لوگوں کے معاملات میں دوسرے دینی معاملات میں قیل وقال کیا ہے قیل کا مطلب ہوتا ہے کہا گیا قال کا مطلب فلاں کہا تو قیل و قال جو ہے یہ عام طور سے استعمال ہوتا ہے ادھر ادھر کی باتیں کرنا یہاں وہاں کی باتیں کرنا بلا حوالہ بلا دلیل لوگوں کی باتیں نقل کرنا حتیٰ کہ قائل بھی معلوم نہیں تو نقل کرنا لوگ یوں کہتے ہیں آئی اس کی تفصیل دیکھتے ہیں کبھی یہ دنیا کے معاملے میں ہوتا ہے یعنی لوگوں کے بارے میں اور کبھی یہ دین کے معاملات میں ہوتا ہے شریع احکام میں عقائد ہو یا اسی طرح سے عبادات و معاملات ہوں آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے کہتے ہیں یوت الو اعلی دو اعتبار سے اس کی تعویل ہے دو معنی اس کے نکلتے ہیں دو اعتبار سے اس کے معنی لیے جا سکتے ہیں احدمہ دبی حکایت اقابی ناسی و احادیفی ہیں البا فنحا و تطب وی علیہ ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کے اقوال اور ان کی باتیں ان کی بارے میں تحقیق کرنا یعنی ان کی ٹوہ میں لگنا کون کیا بول رہا ہے مارکیٹ میں آدمی دیکھتا پھرے اور اس کی پیچھے لگا رہے کہ بھائی فلاں نے یوں کہا فلاں یوں کہہ رہا ہے فلاں کا یہ کہنا ہے اور پھر ایک کی بات دوسرے کو پہنچائے چغل خوری کے طور پر جیسے بعد لوگ آپ کے پاس آئیں گے کہیں گے آ, کچھ لوگ آپ کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں کون کہہ رہا ہے بتا نہیں سکتا ایسی بات اڑتی اڑتی بات آئی ہے خود بھی تحقیق نہیں کیا کس نے کیا کہا مقصود اس کا کیا ہے مقصود کسی کی دل ہے یا کبھی نام لے کے کہے گا فلاں صاحب کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کہ اچھے آدمی ہے نماز کے لیے آتے ہیں ملاقات ہوتی ہے شراب دعا ہوتی ہے ذرا آپ دیکھ لیں, بات ہے آپ کے بارے میں وہ ایسا کہہ رہے ہیں اچھا میں نے تو کبھی ان کو کہتے نہیں سنا آپ کے سامنے نہیں کہتے ہیں پیچھے کہتے ہیں تو آپ دیکھیے یعنی اس کی بات فلانے نے کہا یوں کہا جا رہا ہے اس طرح سے ایک دوسرے کی بات لوگوں تک پہنچانا اور آپس میں جھگڑا لگانا آپ دیکھیں گے کہ حدیث میں آپ نے سنا ہوگا بخاری کی حدیث ہے اور دیگر محدثین نے بھی روایت کیا ہے دو لوگوں کو قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا کیوں نبوی دور میں کیوں ایک پیسہ میں احتیاط نہیں کرتا تھا اور دوسرا ک نیم شی دوسرا کیا کرتا تھا چغل, خور... چغل خوری کرتا پھرتا تھا اس کی چغلی وہاں تک لے گیا اس کی چغلی اس تک لے گیا تو ایک معنی اس کی یہ بھی ہے ف یقال قال فلان کذا وقیل لفلان کذا مما لا یغنی ولا یجدی خیر کہ کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کی بات اس کو اس کی بات اس کو قیل و کالا یہاں وہاں کی باتیں پہنچاتا پھرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو تو اس طرح سے کرنا قیل و قال میں آتا ہے یہ دنوی اعتبار سے ہے کہتے وہ ان کیوں کرتا ہے ایسا آدمی ان نما الولوع با والشغف شی وکری من وہ التجسس المن ہی کیوں کرتا ہے آدمی ایسا مزے اڑانے کے لیے لذت لینے کے لیے اور ایسا کر کے آدمی کی ایک ذاتی دل کی چاہت ہوتی ہے مزہ آتا ہے اس کو ایسا کرنے میں اور تجسس ہوتا ہے اس کے اندر ایک, ایک قسم کا اس کے اندر جو ہے تجسس ہوتا ہے کہ وہ تلاش میں رہتا کچھ ایسا چٹپٹا معاملہ معاشرے کا ملے کو اس کی بات اس تک پہنچاؤ تحقیق کرو فلاں کی بارے میں اس کے بارے میں کیا ہوا اس کی بیٹی کا کیا ہوا اس کا بیوی شوہر کا جھگڑا چل رہا اس کا کیا ہوا اس نے کیا اس نے, نے کیا کہا اور ہی باتیں معلوم کرے گا اور پھر بیٹھے گا لوگوں کے اندر نواب بن کے اور لوگوں کے اندر ساری داستان سنائے گا یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس کوئی خیر نہیں ہوتی ہے اس طرح کی چیزیں کر کے وہ لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بننے کی کوشش کرتے مجلسوں کی رونق بننے کی کوشش کرتے ہیں فلاں تو ایسا کہتا ہے فلاں کا ایسا ہوا اس کے بیٹے نے یوں کہا اس کے باپ نے اس کو بیٹے کو یوں کہا بیوی نے شور سے یوں کہا ان کی ان کی داستانیں لوگوں کو سناتا ہے تاکہ مجلس میں لوگ اس کی طرف دھیان دیں اور اس کو لوگوں کا ان کی مرکزیت مل سکے بہت گندی چیز غذا ہے جس پر انسان پلتا ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے تو ایک تو یہ ہے کہتے وقت یوتھ اول ابن اعلی امین امین امر الدین کبھی یہ چیز دین کے معاملے میں بھی ہو سکتی ہے قیل وقال کرنا فیق العقیل فیح کا دا وقال اف القدا لا فيه الى ثبت دین کے معاملات میں آدمی بغیر تحقیق کے بغیر یقینی علم کے یوں کہے کہ اس مسئلہ میں فلاں نے یوں کہا ہے اور یوں بھی کہا ہے اس میں اختلاف ہے اور اس میں اتنے اقوال ہیں بلا تحقیق اور بلا ترجیح کے آدمی لوگوں کو کنفیوز کرنے اور اپنا علم جھاڑنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرے یہ بھی چیز اچھی نہیں ہے لاکن یو قل دما اسماؤ ہو تحقیق نہ کرے لیکن کیا کریں لاکن یو قلی دما اسماح واری علما کے اقوال اس کے لوگوں کے سامنے رکھ دے اور خود بھی اس کے نزدیک کوئی ترجیح نہ ہو کوئی تحقیق نہ ہو اور دوسروں کو بھی کنفیوز کر دے فلاح یا تقتحا بےود جتین و بیان ان اقوال کی کوئی صحت اور حجت اور دلیل اس کے سامنے نہ ہو بس یوں ہی باتیں لوگوں کی بیان اور لوگوں کو بھی کنفیوز کرے اور خود بھی کنفیوز ہو جائے اہل علم کلام جو ہے اہل کلام کے پاس ایسی ایسی بحثیں نکالیں گے بعض نے کہا ہے کہ فلاں ایسا اللہ کے صفات کے بارے میں دین کے معاملات میں بے وجہ کی بال کی کھال نکالیں گے اور کبھی مسلمان تو کبھی مشرقین کے بھی اقوال ذکر کر نہیں ہے افلاطور نے یوں کہا افلا نے یوں کہا اور دقیانوس نے یوں کہا ہے اور یہ بھی آیا ہے اور بعض نے تو یوں بھی کہا کہ تو نام بھی نہیں ہے اب لوگوں کے اقوال بکھیر کے رکھ دیے اللہ کی ذات کے اس کی صفات کے بارے میں اور لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا اب تم جو چاہے چن لو کوئی ترجیح نہیں کوئی صحیح غلط کی تمیز نہیں ہے بس لوگوں کے سامنے اتنا کچھ رکھ دیا کہ خود بھی کنفیوز ہو گئے لوگوں کو بھی کنفیوز کر دیا نہیں کرنا چاہیے ایسا تو یہ قیل اقال دینی معاملات میں بھی آتا ہے بعض لوگ دینی گفتگو کرتے ہیں بعض لوگوں نے یوں بھی کہا ہے کہ اس نے کہا؟ بعض لوگ اپنی طرف سے گھڑ کے بھی بیان کرتے ہیں چاہے وہ لوگوں کے بارے میں ہو یا دین کے بارے میں ہو اپنی بات کہنی ہوتی ہے اور یوں کہا ہے مثلاً آپ کے پاس کوئی آدمی آئے گا کہے گا آ, اس کو خود کو کہنا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ آ, خرچ نہیں کرتے لوگوں پر یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ یعنی کنجوس ہو بعض لوگوں کا کہنا ایسا ہے کہ آپ کی نماز صحیح نہیں ہے کس نے کہا میں نام نہیں بتا سکتا اس کو ناراض ہوگا اور کسی نے نہیں کہا وہ خود بول رہا ہے اپنی طرف سے بنا کے بول رہا ہے لیکن اس کو بولنے کے لیے ایک راستہ مل گیا کہ وہ دوسروں کا نام لیے بغیر کیونکہ کسی کا نام اگر لے لے تو آپ فوراً فون کر کے پوچھیں گے آپ ایسا بولے میرے بارے میں وہ نام نہیں بتائے گا اور کسی نے کہا نہیں یہ خود اپنی دل سے بول رہا ہے دین معاملات میں بھی کہے گا بعض لوگوں نے یوں بھی مانا بیان کیے ہیں بعض لوگوں کا یہ بھی ایک فتویٰ یہ بھی اس بارے میں ہے ایک حدیث کا مانا یہ بھی اپنی طرف سے بنا کے پیش کر رہا ہے کسی اور کا قول نہیں یہ تو اور بھی زیادہ برا ہے یہ جھوٹ ہے دین نے اس طرح سے کرنا جھوٹ ہے تو بعض لوگ یہ بتانے کے لیے کہ اس کی کوئی تحقیق ہے بعض علماء نے یہ بات کہی ہے نہیں کہی کسی نے تو بول رہا ہے یہ اس طرح سے ابہام کے ساتھ بغیر کسی کا نام بتا جب کہ کسی اور نے کہا نہ ہو ٹھیک ہے کوئی عالم یو کہ اس بارے میں یوں بھی کہا گیا اور ضروری نہیں سمجھے کہ فلاں کا نام بیان کرے تحقیق ہے اس کے پاس تتبت ہے وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے وہ سارے نام بیان نہیں کرنا چاہتا ہے لیکن آپ آپ اپنی طرف سے بنا کے پیش کریں اور کہیں کہ یوں, یوں بھی کہا گیا ہے نہیں جائز نہیں تو کہا کہ فلاں آ تقسیحتہ بےودی میں بیان بغیر کسی تحقیق کے بغیر دلیل کے اپنی طرف سے لوگوں کے اقوال بیان کرتا پھرے بعض اوقات لوگ بداتیوں کی بھی اقوال بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں اس حدیث میں ایک معنی یہ بھی ہے بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے اور وہ بیداطی جس کا قول ذکر کر رہا ہے معتضری ہوگا خارجی ہوگا فلاں ہوگا نہ اس کا رد کیا اور نہ بتایا کہ یہ معتزری ہے نہ بتایا کہ خارجی ہے نہ بتایا کہ یہ جہمی ہے بس اس کا بھی قول لا کے لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہو سکتا ہے کوئی آدمی اس کو اختیار کر لے کہ یہ بھی ایک قول ہے تو میں چلو میں اس قول کو مانتا ہوں گمراہ ہو گیا لہٰذا یہ بھی جو چیز ہے یہ قیل وقال میں شامل ہے اور یہ صحیح نہیں یہ جائز نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا ہے پھر پانچویں چیز ہے وہ کثرت سعال کثرت سعال کثرت سعال میں علماء نے دو باتیں کہی ہیں. اللہ سنانی کہتے ہیں ہو سکتا ہے وقت تھوڑا سا ہو یا مجھ کو رکنا ہو تو آپ مجھ کو بتا دیں میں رک جاؤں گا ان گئے میرا وقت ختم ہو گیا اولا علامہ سنانی کہتے ہیں, ہیں سب السلام میں کہتے ہیں کہ تو سوال میں زیادہ سوال کرنا اس میں دونوں چیزیں آ سکتی ہیں یا تو اس سے مراد زیادہ مال کا سوال کرنا ہے مانگنا سوال کے معنی سوال کرنا مانگنا مال کا مطالبہ کرنا لوگوں سے مانگنا مال مجھے دے دو کچھ او مشکلات ہی مل یا پھر مشکل مشکل سوالات اہل علم سے یا لوگوں سے پوچھنا ان میں سے کوئی ایک مراد ہو سکتا ہے یا دونوں بھی مراد ہو سکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زیادہ بہتر یہی ہے کہ ہم دونوں مانا لیں کہ کثرت سوال برا ہے اس اعتبار سے بھی کہ لوگوں سے آدمی مال مانگتا پھرے اپنے مال کو بڑھانے کے لیے یا پھر یہ بھی مراد اس سے ہو سکتا ہے اور یہ بھی مراد اس سے لے سکتے ہیں کہ ایک آدمی لوگوں سے یا علماء سے مشکل مشکل سوالات پوچھیں دونوں چیزیں اس میں مراد ہیں شیخ میں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یا دو فی ہدا سعالمالی و سعال کہتے اس میں دونوں چیزیں داخل ہیں مال کا مانگنا اور جواب کا مانگنا یہ دونوں چیزیں اس میں آتی ہیں علم کا سوال مال کا سوال دونوں آتا ہے شیخ سمین فرماتے ہیں کہ وہ فقط اس... اب کیسے برا ہے یہ کثرت سوال کیسے برا ہے مال کے اعتبار سے یا آ... علم کے اعتبار سے کہتے فقط رت علی حت الکرو ہتھن اما ما لا يحل حرام حت و انقل سوال یہاں کسرت سوال کہا گیا صرف سوال نہیں صرف سوال کرنا نہیں بلکہ کسرت سوال کہتے ہیں کثرت سوال مناسب نہیں ہے پسندیدہ چیز نہیں ہے اللہ کو پسند نہیں ہے میں کروہ کیا آدمی بار بار لوگوں سے مانگے اما ما لا يحل فواہر ان حرام حت و انقلا سعال مثلاً ایک آدمی حرام مانگے کسی کے پاس مثال کے طور پر یعنی سود کا مال ہے اور آپ کہیں مجھے دو میں اس کو استعمال کروں گا اپنے لیے یا مثال کے طور پر آپ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں اور آپ کہیں کہ مجھے زکات دو تو یہاں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ زیادہ حرام میں تھوڑا حلال ہے نہیں یہاں تو تھوڑا بھی حرام ہے کثرت سوال اس, اس میں آئے گا کہ ایک آدمی حلال مال میں سے لے ایسا بار بار لینا لوگوں سے مانگنا یہ کیا ہے اللہ کو پسند نہیں ہے شیخ عبدالسلام البس، البسام کہتے ہیں یش تقع کثرت سوال سے مراد کیا ہے ایسے سوالات کرنا کہ جو واقعی نہیں ہوا جو واقعی نہیں ہوا مثلا مثال کے طور پر ایک آدمی کہہ کہ مان لیجیے فرض کر لیجیے کہ ایک ہم جہاز میں جا رہے تھے اور جہاز گر گیا ہوائی جہاز اور ہم لوگ ایک جزیرے میں گر گئے جہاز اور میں بچ گیا سارے لوگ مر گئے اور ایک عورت بچ گیا. اور ہم کو معلوم نہیں اب کوئی مدد کے لیے آ رہا نہیں ہے تو اب اس عورت سے میں نکاح کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ہوں اور قاضی بھی نہیں ہے دو گواہ بھی نہیں تو ہمارا نکاح صحیح ہوگا کہ نہیں ہوگا اور وہ بچے جو پیدا ہوں گے وہ ان کو کیا کہا جائے گا حلال ہوں گے کہ ہرا ہوں گے ہوا ایسا کے ساتھ کبھی کتنے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے ایسا اور واقعی ہوا کیا کوئی آدمی جس کے ساتھ واقعی ہوا وہ, وہ پوچھ رہا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے کسی کے ساتھ واقع فرضی سوالات بنانا تو کہتے ہیں کہ جو واقعی نہیں ہوا ہے اس طرح کے سوالات پوچھنا بھی اس میں شامل ہوتا ہے عام طور سے بعض اصاد الرائے ایسا کرتے ہیں کہ اگر ایسا ہو تو کیا اگر ایسا ہو تو کیا جو ہوا نہیں اور ہوتا بھی نہیں ہے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے اور ہوا نہیں ہے اس بارے میں اگر جیسے صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول ہم آ, سمندر میں جاتے ہیں اور سوال میں نے پوچھا کتنے کے ساتھ واقعی ہوا بتائیے ایک مثال بتائیے پی فرضی سوالات بنانا بھی اس میں شامل ہے ولم يحتج الى کہ یعنی ولم یکختیا اس کی بحث کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے ولم یکخت اللہ بحفی اس کی ضرورت نہیں تھی پھر بھی اس میں پڑ جائے وہ اغلوطات کہتے ہیں کہ اغلوطات المسائل علماء کہتے ہیں اغلوطات وہ مسائل ہیں جو علماء سے اس غرض سے پوچھے جائیں کہ علماء سے غلطی ہو یا وہ کہیں مجھے نہیں معلوم بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا میں جس میں آئیں گے علماء سے کہیں گے یہ فران چیز کے بارے میں کیا اب اس عالم کے ذہن میں اس وقت وہ جواب نہیں ہے اب وہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ یا تو عالم غلط جواب دے یا پھر عالم یہ کہے کہ میں نہیں جانتا دونوں معاملات میں جیت ان کی ہے کیا ایسا مسئلہ پوچھا میں میرے تو پڑھنے میں نہیں ہے ایسا تو سب کو دیکھ کے اب یہ حضرت مسکرائیں گے دیکھو میں نے ایسا سوال پوچھا کہ جو عالم بھی اس کا جواب نہیں دیتا تمہارے نزدیک اتنے بڑے عالم ہیں یہ جواب نہیں دے سکے میرے سوال کا تو اس کا جو ہے معاملہ اونچا ہو گیا کالر اس کی ٹائٹ ہو گئی جیسے عام لوگ کہتے ہیں یا پھر وہ عالم غلط جواب دے دے اس کا فوراً یہ کہے نہیں لیکن شیخ البانی تو ایسا کہتے ہیں جب تجھ کو جواب معلوم تھا تو پوچھنے کی ضرورت کیا تھی تو نے اس لیے پوچھا کہ یہ عالم اگر غلط جواب دے تو اس کی تردید کر کے تو بڑا ہو. اس عالم کو تکلیف تو دے اس عالم کو ستائے ہے تو بعض اوقات کثرت سوالی سے تبار سے بھی ہوتا ہے کہ کسی عالم کو تکلیف دینا مراد ہوتا ہے بیچارا تھکا ہوا ہے دو گھنٹے کا بیان اس نے کیا ہے اب اس کے بعد وہ تھوڑا سا بیٹھا پانی میں بھی نہیں پیا تھا کہ شیخ دو سوالات ہیں میرے دو کہہ کے دو درجن سوال اس سے پوچھا ہے اور بحث بھی کر رہا اس سے بحث کرنے کا حق اس کو جس کے پاس علم ہے جس کے پاس علم نہیں ہے اس کو سوال پوچھنا چاہیے اس طرح سے کسی کو تکلیف دینے کی نیت سے بھی آدمی بعض اوقات مشکل مشکل سوالات پوچھتا ہے یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے سوال اس غرض سے ہو کہ اپنے عقیدے کی یا اپنے عمل کی اصلاح ہو تو کثرت سوال برا ہے کوئی واقعی علم کے لیے زیادہ سوالات پوچھتا ہے برا نہیں ہے علما کی مجلس میں جبریل، حدیث جبریل آپ دیکھیے ایک کے پیچھے ایک ایک کے پیچھے کئی سوالات جبریل نے پوچھا برا نہیں ہے. کسی علمی ضرورت کی بنا پر ایک طالب علم جو بہت شوق رکھتا ہے اور استاذ کی طرف سے اجازت بھی اس کو ہے جب بھی کچھ پوچھنا مجھ سے پوچھ رہا ہے پوچھ رہا ہے یا کوئی آدمی کسی علاقے سے آئے اس کو سوالات ہے بہت سارے لکھ کے لایا ہے اجازت مانگی میرے بچپن سوالات ہے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پوچھ سکتا ہوں پوچھو کوئی مسئلہ نہیں ہے واقعی ضرورت ہے پوچھ سکتا ہے لیکن یہ کہ ایک انسان بحث کرے سوالات ایسے پوچھے جو کی غلطی میں مقصود ہو یا عالم کی ذلت مقصود ہو یا لوگوں میں اپنی بڑائی مقصود ہو یہ اچھی بات نہیں ہے تو کہا کہ ولم یاسائل جس کی بیعث کی ضرورت نہیں ہے تحقیق کی ضرورت بھی نہیں ہے اس پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے یا پھر ایسے مثال جس میں عالم کو غلطی کروانا مقصود ہو یا پھر کثرت اس سوال سے مراد کیا ہے او یس الناس سمن اموالهم والیم استخفار اپنے مال کو بڑھانے کے لیے لوگوں سے مانگے کبھی اس سے مانگا فلاں شیخ ہیں ان سے مانگا شیخ ارب والا شیخ اس سے مانگا یا فلاں سیٹھ ہیں ان سے مانگا ٹھیک ہے ان سے کچھ لے لیا اب دوسرے سیٹھ کے پاس گیا تھوڑا کچھ مدد چاہیے اس سے بھی لیا اس سے بھی لیا حالانکہ اس کے پاس ہے لیکن یہ اپنے مال کی سیکیورٹی کے لیے وہ تو ہے ہی ہے لیکن آگے اگر ضرورت پڑی تو, تو اور جمع کر رہا ہے فیوچر پلاننگ کر رہا ہے اپنے مان کو بڑھانے کے لیے لوگوں سے سوال کرنا یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے اللہ کو پسند نہیں ہے میں سمجھتا وقت زیادہ ہو گیا اس کے رکنا زیادہ مناسب ہے انشاءاللہ مزید باتیں جو ہیں اگلے درس میں ہم کریں گے کیونکہ ادھورے طور پر بیان کرنے کے بجائے تفصیلی طور پر اس کو بیان کرنا زیادہ مناسب ہے اور انشاءاللہ بقیہ باتیں ہم اگلے درس میں دیکھیں گے اقول الحاظ وصطفی اللہ علی و جزاک اللہ خیر شیخ اللہ وارفی شیخ نے بڑی علمی اور منہجی اور اصلاحی باتیں اس حدیث کی شرح میں کی ہیں اللہ رب اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے اور اس حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے یقیناً سوالات میں بڑی خامیاں لوگوں کی طرف سے ہوتی ہیں تو شیخ نے بڑی قیمتی اور اصلاحی باتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں کہ سوالات کرنے کا مقصد کیا ہو اور کس طرح سوالات کرنا چاہیے یہ ساری باتیں آ ہیں اللہ تعالیٰ آپ سے کھیل میں مزید راوت ہمائے ایک بات رہی کہ انشاءاللہ شاء المال کے تعلق سے تدیش میں انشاءاللہ اللہ اگلے اس کو ہم شیر کے جاننے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ آپ سبوں کے پاس ہمائے اسی طرح ختم کرتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ